تمہاری توبہ قبول کرے و یریید الجین ہے تبیون شہوات اور چاہتے وہ لوگ پیچھے لگتے شہاوتوں کے ان تبیلو میں کہ جک جاؤ جھک جکاؤ کر کے پورا یریید اللہ و فیفان کو چاہتے اللہ کہ تم سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے وہ کل قل انسان و ضعیفہ اور پیدا کیا گیا انسان کو ناتوان بہت کمزور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 کلریگ دی پسڑ رابطہ کہتے ہیں کل امری لے کل امری پر ڈیر خواڑ کبھی بور سے مرتا ہے کبھی زیادہ کھانے سے بیمار ہے کل اپن والی کلریگ دی پس کبھی دھوپ میں جلتا ہے کبھی سردی سے کب کم ہے ایک ہال پر وہ ایک اللہ جل جلال یا بولو و مسلمانوں لا کلو اموالکم بینکم بالباطل نہیں کھاؤ ایک دوسرے کا مال نہ الا انت خجر مگر یہ کہ ہو تجارت ان طرح سے ملکوں آپس کی خوشی سے یہ مطلب نہیں کہ تجارت میں ایک دوسرے کو لوٹو تجارت میں عموماً لحاظ بہت ہوتا ہے مسل پچاس لاکھ ایک کے پچاس دوسرے کے تجارت ہو رہی ہے ایک ذرا آرام کر رہا ہے دوسرا دوڑ رہا ایک بہت جانتا ہے دوسرا بالکل لیکن لوگ کہتے ہیں ہم شریک ہیں رہے یہ مطلب ہے جیسے کھانا کھا رہے ہیں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 لیکن چھ روٹیاں لی چھ دے دی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ معاف ہے انتراج ہے اس میں اعتراض نہیں ہوتا آتا آئے سات یا قیاض کا سفا لی ہے یہ ناجائز ہے. مگر اس ٹیکسان بل کتاب ہو چکا ہے پرانی کریب نے اس کی اجازت دی ہے کہ تجارات میں اونچ نیچ معاف ہے احتیاط اور چیزیں کہ ماں ابو علیفہ اپنے مستقرض کے مکان کے چھاؤ میں نہیں بیٹھے تھے ابو خالی شریف میں ہے کہ جن کے پاس آپ کا قرضہ ہے ان کا بوسہ اور چل بھی آپ نہ اٹھایا یہ بھی فائدہ ادا جائے کبھی ہم مورچھی کو کہتے ہیں کہ میرے لیے جوتا بنا دو ناپ دے دیتے ہیں سرخ چمڑا ہو ایسا ہو ایسا ہو یا ٹھیک ہے بن جائے پانچ سو روپئے لگیں گے دو سو آج دے دیں ایڈوانس آج کس چیز کا لے رہا ہے کسی مبی سے پہلے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 تو ایک اور قیاس آ جاتا ہے قیاس خفی اس کو استحسان کہتے ہیں امام ابو بکر جساس نے کتاب لکھی تھی ال جو ان کی کتاب الفصل والوصل میں شامل ہے ایک استحصان بل کتاب ہے جیسے ایک تجارت کی مثال قرآن نے دی کبھی اس انسان پہ سننا ہوتا ہے حدیث موجود ہوتی ہے حدیث کے پیش نظر قیاس نہیں کیا جائے جیسے صاحب دیا نے کہا کہ جس کو بھی اونگ آ جائے یا نیند آ جائے اس کا وزو ٹوٹنا چاہیے قیاسر وہ ترک نل قیاسا ان دل سر اثر یہ ہے لا ازو علا من نام قائے او را کے ہن اوساج دن اوقائے دن ان نمل وزو من نام مستج ہن لے ان نمن نام مستق استر ختم پاس سے ہوتا ہے قیاس مسترد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جیسے ہم نے مسجد بناتے وقت کہا کہ یہ سمت ہے دو چار بزرگوں کو بلایا یہ سمت ہے کسی نے ادھر سمت بنایا مسجد ہے یہ پورے جہان میں سمت قبلہ کا جو تعین دعا ہے یاد رکھنا یہ اجماس ہے پورے عالم کے مسلمان متفق ہیں کہ جس طرف مسلمان کہے کہ یہ رخ کعبہ ہے وہ کعبہ ہے اگر کوئی قطب کو نما لے آئے کم پاس یا اور کوئی شیتا بھی ٹپاس لائے اور آپ کو کہے کہ یہ قبلہ نہیں ہے تو آپ اس سے کم پاس لے زمین پہ دہ مارے اور اس کو گرہمان سے پکڑ کے ایک دو قسط کے چنٹے رکھے اور گیٹ سے آؤٹ کر دے اسے اس کو یہ ہے آپ کا استحصال اس سے کئی اجماع امت ہے کہ مسلمان جس سمت پر متفق ہوئے وہ روکے کا بات یہاں محلے میں بزرگ کا نام لینا ٹھیک نہیں انتقال ہو گیا پچہتر سال پہلے دارالم دیوبند سے فادل تھا اس کے پاس ایک کمپاس ہوتا تھا اور لوگ کے پاس جاتا تھا کہ یہ مسجد کا میں نے ایک دن کہا آپ نے دیوبند میں کیا پڑھا ایسے دیوبند بدنام کرنے گئے تھے بٹھایا سمجھایا پھر سمجھ گیا اس لیے انگریزی مشینری یا جدید آلات شرائع میں محتبت نہیں ہے یہ قاعدہ یاد رکھو افقان نے لکھا ہے کہ سب مسلمان اتفاق کر گئے کہ آج نو ذلحجیں عرفہ ہے ہوگی ایک دو دن بعد کو یہ اس نے ثابت کیا کہ یہ نو نہیں تھا آٹھ تھا یا نو نہیں تھا دس تھا یہ ثابت کرنے والا جھوٹا اور غلط اور وہ جو کھاجوا ہے وہ سو فیصد صحیح دیکھیے ترمیزی وہ شروع ہے بہت ہمارا الفکر یوم ترون ارول یوم سطح امام ترمیدی نے باپ قائم کیے پت نہیں فکے کہ کتنے سو بابے سے نکلے اے ایمان والو نہیں کھاؤ مان ایک دوسرے کا آپس میں نہ ہت مگر یہ کسی جا رہے تو خوشی خوشی آپس میں ولا تک تنوع ہو سکوں مت قتل کرو ایک دوسرے کو ان اللہ كان بکم رہیما بے شک اللہ تمہارے حق میں بے ربان ہے تمہیں ربانی کی وجہ سے تم نے کیا ہے تو میں یہ ظلم جو ایسا کرے گا دشمنی ہو ظلم کر کے فصوں فن اس پسند قریب داخل کر دیں گے اس کو نارا ناک میں وہ کان ادال کا اللہ یہ سیرا اور اللہ کے لیے آسان ہے ان تک تریب کباعر ماتر ہو اگر تم بچنے لگے بڑے گناہوں سے جس سے منع کیے گئے ہو نقب فران کم دور کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ ون خل اور داخل کر دیں گے تم کو عزت کی میں اگر کبائر سے بچو تو سگائر ماپ ہو جائے گی تو کبیرے اور سگیرے کا کیا فرق ہے ما تنہاؤ نہ جس کی نہیں وارے وہ کبیرہ ہے اور جس کی نہیں نہیں ہے وہ سگیرہ ہے جیسے شراب کی نہیں آئی ہے ہیروئن افیون چرس بن اس کی نہیں نہیں آئی قیاسن ہے اس لیے وہ کبائر ہے اب یہ سگائر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 جیسے سرکا ہاتھ کٹتا ہے شرب بخمر کوڑے لگتا ہے کضف حد لگتی ہے قتل خطن یا عمدن جس پر دیت لازم ہوتی ہے بس کہتے ہیں جانتے ہوئے کہ گنا پھر بھی کرے کبیرہ ہے نہ جان کر کیا سری ہے ہر گنا اپنے سے چھوٹے کے مقابلے میں کبیرہ ہے اور اپنے سے بڑے کے مقابلے میں سگیرہ ہے صوفی <laughs> کرام فرماتے ہیں کراہٹ پر بھی استبار کرنا کبیرہ ہے اور کبیرے پر بھی استغفار کرنا سغیرہ ہے چنند وہ کہتے ہیں لا سگیرت مال اسرار ولا لاکھ ابیرت مال استفا سات آٹھ تاریخ ہو گئی ولا تمن ما فکت اللہ بھی باد ملا باز خواہش تک مت کرو وہ جو برقری دی اللہ نے باس کو باس پر کہ عورتیں کہے کاش کہ ہم مرد ہوتے اور مرد کہے کاش کہ میں عورت ہوتی پھر حمل بھی تجھے ہوتا اور بچے بھی دینا پڑتا پیٹ کے ساتھ ایک بالٹی باندھ دو ایک دو مہینے میں باندھ لوں بالٹی نہیں چیک کی پیالی باندھ کے دکھاؤ نہ سو سکے گے نہ بیٹھ سکو گے یہ تو اللہ نے عورتوں کو کمال کیا ہے بعض عورتوں نے کہا مرد جمعہ پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے مرد جہاد کرتے ہیں ہمارے لیے نہیں اس پر یہ آیت ہوئی لرجال نصیب و ممبک تصب واسطے مردوں کے حصہ ہے اس مال میں جو وہ کمائے ون حصہ آئے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے ممبک تصبہ وہ جو کماتی ہے تو اتنا پتہ چل گیا کہ سخ مجبوری اور ضرورت کے تحت کہ حجاب اور نقاب کی شرط کے ساتھ خاتون خواتین کی خدمت یا ایسے داروں میں کام کر سکتی ہے جس سے لابودی ہو وس اللہ حمل فتح مانگو اللہ سے اس کا فضل ہند اللہ کا نبی کل شین علیمہ بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے بولے کل دن موالیہ اور سب کے ہم نے مقرر کیے ہیں وارث موالی وراثہ صاحب بمبا اس مال میں ترکل والدان والا کربون جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتے دار والذین عقدمانوں کو اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم عقد و پیمان کر چکے ہو یعنی پیغمبر نے جن کے درمیان مواخات قائم کی عقدت احمانوں یا آپ نے غلام کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو مدبر ہے آزاد ہے یا آپ نے کہا کہ اتنے پیسے لے آؤ انت موت اپن آپ آزاد ہے فاتو نصیبہم نصیب ہم دے دو ان کا حصہ ان اللہ کا نانا کل شین شہیدہ بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر نہ دے رہے ار جانو کمان سا مرد کمران ہے عورتوں پر اللہ نے مرد کی ساختیں سیکھی اللہ نے مرد کے ذمے سے ذمہ داریاں لگائی کہ عورتوں پر وہ ہو کمران ہوں گے بےا فکل اللہ ہو باد ملا با بسب اس برتری کی بسبے اس بر کے جو دیے اللہ نے باس کو باس پر ایک تو مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے یہاں درس ہو رہا تھا اس محلے میں ایک جمجو عورت تھی بہت جمجو تھی میدان میں اتر آتی تھی لڑائی کے لیے वो यहां आई मौरना सभा सन बनू मौरना की जगह बैठते थे, थे। समेल सब शायद तालि कर तो वो औरत ने कहा ये डर कर बंद कर दो मौरना सभा ने कहा डर चलेगा उससे हो गई वो और उसको कहा कि मैं देखूंगी मैं यहां देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था जो गुनाए शरीफ पढ़ा रहा था جب دن ختم ہوا میں وہاں گیا میں نے مرنا سبھا کو بلایا میں نے کہا کیا ہو اور کہا وہ لڑا کی عورت آئی تھی تو میں نے کہا پھر بس اس نے اپنی بات کی میں نے سمجھانے کی کوشش کی میں نے کہا جاتے وقت اس نے کیا کیا کہنے لگا کہ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیلا میں نے کہا بس یہ آ کے اصل جگہ ہے تو میرا صحیح شاگرد ہوتے تو تو تے کہتے کہ تو وہاں ہاتھ پیر جہاں پھیرنا چاہیے آپ کی داڑھی تھوڑے کہ یہاں ہاتھ پھیر رہی ہے شریف چڑھے والا تھا سن رہے محتاب ہوتے کہ میں سب تہنا طرح کر مرد ہے مرد کمران ہے عورتوں پر بھئی عورت کی تو داڑھی نہیں ہے تو چہرے پر یہ تو مرد جو یوں کرتا ہے وہ داڑھی کے لیے کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ داڑھی موڈے کو بھی ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں وہ حجام کی دکان پہ ہاتھ پہرے حجام کی دکان کاشت میں داڑیاں دا منڈا یا دو چار بلڈ رکھے ان کے اوپر ہاتھ پھہرے آپ تو داڑی چھوڑ چکے ہیں تو کس چیز پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جذبہ پیدا کرو ہمت کرو داڑیاں رکھو مرد حاکم ہے عورت عورتوں پر ذرا داڑھی کیوں نہیں رکھتے گر رہے کدھر اچھا کدھر ہے وہ وہرے میں حج میں وہاں ساتھ تھے کتنے بیٹھ میں جرا خامل حج کرنے آئے یا ماسکو اور پیرس کا چکر لگانے آئے ہم اپنے سرمایہ خرچ کر کے آئے یا ہم تو بہت اچھا حج کر رہے ہیں میں نے کہ داڑھی موڈ گناہ یعنی کہ بالکل ہے تو میں نے کہیے آپ کا نام لیتا ہے کہنے لگی جب آئے تو آپ بتائیں یقین کرو اس عورت نے کہا اس ذات کی قسم جس نے کعبے کو عزت دی کہ میرا خاؤ داج کے بعد داڑھی جب ڈائےائے لیکن وہ بیاتری کا پتلا اب بھی داڑھی منڈاتا ہے عورت کے سامنے شرمندہ ویسے عورت کا نام دیا عورت نے تو جان چڑک دیے شریعت دی انہیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں جان قربان ہو جائے ہمارے عورت ایسا جیسی نہیں ہے بِمَا بیما فتد اللّہ عباض ابلاباز ایک تو مرد کو مردانگی کی وجہ سے برتریے عورت پر وہ بیمان فکو نمبا اور موجے خرچ کرنے کے مال ان کے مرد کمائے اور عورت پر خرچ کرے فضول نہیں شریعت کے مطابق عرض کے مطابق اور اب مردوں کی تنخواہیں کم عورتوں کی زیادہ ان کے جان پہچان کم اور ان کی زیادت سے تکالیف پیش آ رہی فس والا لحاظ ہو پس وہ ڈیک عورتیں کان تاتن تابے دار حفاظت کرنے والی خاون کی ادبی موجودگی میں یہ نہیں کہ خاون دفتر گیا اور اس نے یاد کو کہا آ جاؤ اینٹری ہو جاؤ ناشتہ میرے ساتھ کرو اور وہ جڑا تو جا چکا ہے اور شام کو آئے گا ایسی ایسی بچلن چلن عورتیں معاشرے میں خدا ہماری پاک بیوی بی ہو ان کی ہوا سے بھی بچائے بما حافظ جس چیز کی حفاظت اللہ نے فرمائی و اللہ اور وہ عورتیں تخافود نشوز کہ تم ڈرتے ان کی نافرمانی سے فیضو ان کو واس کرو نحمدو نحمد رسلی بعد بزرگوں اور دوستو آپ میری بیوی ہے میں تمہارا ٹی وی ہوں تقریب کرو وہ نصیحت کرو بیوی کو بے دیکھ رہی ہے کر وہ دیکھے کریے کیا ہو گیا پاگل ہو گیا کر تقریبی وہ قرآن کا ہے وہ بابا سمجھانے کو کہتے ہیں اس نے بتا تھا جی اولت کی طرف اور صلی لیا رسولیل کری واہ جرو ہونڈ فلم اور جدا کر لو ان کے اپنے سے بستر ہے دو چار پانچ رات نسل سال غیرتی حیاتار تہذیب والی عورت ہوگی وہ خاون کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گی پیروں میں آئے گی توبہ کرے گی واز بھی کیا پھر بھی جتنی کوتی اتھی اہنکل تھی وہ کوتی صحیح نہیں ہو رہی بستر بھی دور کیا اس نے اور دور کیا د خدا کا نام لو اور لاٹھی اٹھاؤ ذرا بے زربو کا باپ اللہ نے اس دن کے لیے پیدا کیا روی نہیں سمجھتا للائی دا سے جو ڈراوے پر دو اور خیوا صرف چہرے پہ نہیں مارو نبی نے منع کیا ہے سو و د یہ کہتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے بس تا تہذیب ہو گئے تاج بس دے رہے وہ یہ دسلتے وہ عالم ظالم بچی بیٹھے تھے وہ عالم مجھے شاہ یوسوس ہو رہا ڈاک تہذیب دیشا مجھے خط میں کہتا ہے کہ یہ نہ بیان کرے میں نے کہا ایسا کہنے والا کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے خارج انل اسلام ہے قرآن پاک جیسے تہذیب کون سکھا سکتا ہے آئی سر ایک آدمی نے قصہ سنائے کہ ہم نے بلی بڑی شان سے محمد سے پیار کیا ناشتہ کیا میں تری کیا اس کو دل میں آیا کیا کیا, کیا ہو گیا اچانک کڑک کڑپ مجھے پٹائی لگائی ہاون کہہ رہا ہے بیوی نے لگائی میں نے کہا پھر آپ کیا کر رہے تھے کہ آپ کی دعا کی بس میں بستر پہ گر گیا پڑھا رہا, پڑھا رہا پڑھا رہا میری دعا ہے خدا میرے تو بھائی جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ تم دعوت دو دین کی عقیدے کی عمل کی ورنہ لوگ تمہیں دعوت دیں گے یہ بالکل پکی بات ہے اس طرح ضرورت کے وقت تم تھوڑا سا ذرا شڑی پوڑی کرو اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر سے چاندے دکھانے کے لیے تیار ہو جاؤ میں وہی بات اب مختلف ریشر بولو خدرا پر دولم حدیث شریف میں ہے کہ جو مرد عورتوں کو مارتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں یعنی بلا ضرورت ورنہ حدیث میں ہے کہ ہاتھ سے مارے لکڑ سے نہ مارے کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے یک دون الخشب اور حدیث شریف میں ہے گلو ہوں مقصو بال بچوں کو کھلاؤ پلاؤ والا طرفان ہوں آسا کا اور ان کو ادب سے کانے والا ڈنڈا زیادہ نرگ یہاں بڑے واقعات تفصیلوں ہو گئے اتوان کم بس اگر بیویوں نے تمہارا کہا مان لیا خدا کی شان ہے کہ یہ ذرب نیبوں میں بڑی طاقت ہے اور ویسے تو نہیں ہونا چاہیے انسان خود مہذب شریف ہے اس پر ہاتھ اٹھانا بہت نامناسب ہے استاد شاگرد کو نہ مارے اور بڑا چھوٹے کو نہ مارے امیہ بیوی کو نہ مارے ظاہر ہے ایک مجبوری ہے واضح بھی بیکار ہوا اور مہاجرہ بھی مفید نہیں ہوا تو یہ ضروری ہے کہ وہ پھر شرط دے جا تم ہی نلائون جی کا احسان ہوں ہماسی کہتا ہے ہمارا سمجھ آئے سوال. زمانے جاہلیت میں تو عورتوں کی خوب پٹائی لگا لیتے تھے کس کے بار بار بار بار دبا دب دبا دب, دب, دب پھر اسی پیٹی ہوئی عورت سے رات کو ملتے تھے تو وہ تو نہیں ملنا چاہتی تھی ان کا تصور تھا جاہلی کہ اب جو مرد پیدا ہوگا اس میں مرد لڑکا پیدا ہوگا اس میں مرد کی منی زیادہ ہوگی بہت ناراضگی کے عورت پورا چھوڑتی نہیں لیکن اسلام نے اس قسم کے ماحولیات کی جڑیں کاٹی آپ نے کیا کہا کیوں مارتے بیوی بی کو پھر شام کو تم کی اس کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بی بیویوں پاکی پیدا کرو خاونوں کو مجبور مت کرو اور خاونوں تم بی بیویوں کے حقوق جانو ناحک حق ان کو ستاؤ نہیں پس اگر بیوی بی ہے تمہارا کہاں مان لے بلا تب ہوئے ہند بس مت ڈونڈو ان کے اوپر کوئی اور رہو رسم بہت بڑے بڑے فیصلے نہ کرو بڑا چڑھا کے دعوے نہ کیا کرو گر اسی طرح ہی سچتا ہے ان اللہ کا علی کبیرا بے شک اللہ بہت بڑے اور شان والے طلبا متوجہ رہے فرمایا خاون بیوی سے اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا خدا کچھ سے ہے تو تمہاری ہر غلطی پر آزاد آتا ہے کیا کتنی بڑی بڑی غلطیاں اللہ تمہاری معاف کرتا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی گزارا کرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورتوں کے بارے میں مجھ سے بہترین وسیع لے لو اِن ہن خلط ن بن یہ بائیں پسلی سے پیدا ہے وہ ان جش جس بھی حدلا اور جسم میں سب سے ٹیڑی چیز پچلی ہے اگر تم سیدھا کرنے لگے توڑ دو گے اور توڑنا اس کا یا طلاق ہے یا وفات تم شکا بہن اور اگر تم ڈرنے لگے کہ اختلاف بڑھ رہا ہے بھی بیوی میں شقاق اختلاف شدید وہ کہتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی یہ کہتا ہے میں اس جیسی عورت کو کبھی نہیں رکھوں گا یہ شقاق ہے بہت دوری ہو رہی ہے فباسو حکمم بنا لیج دو ایک فیصلہ کرنے والا مرد والوں کی طرف سے وہ حکمم بنا لہا اور ایک فیصلہ کرنے والا خاتون والوں کی طرف سے اور یہ لکھائیں خاتون والا خاتون کے لیے لڑکے کی تعریف کرے اور کہ ہماری بچی سخ مزاج ہے اس نے ضرور زیادتی کی ہوگی میں مانتا ہوں اور لڑکے والے کہیں نہ بیشتہ بی ہے ہمارا بیٹا ظالم ہے اس نے زیادتی کی اپنے اپنےوں کی نہیں یہ اس کی وہ اس کی اس طرح دشمنی کم ہو جائے گی گنجائش پیدا ہو جائے گی ملنے کی کیا عقل بندی ہے کیا حکمت کے خزانے ہیں علما کے پاس شریف ترین سسر اور ساس کا ساتھ دیتے ہیں لڑکی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ تو اس کے ساتھ اور شریف ترین ساس اور سسر سسر وہ بہو کے ساتھ دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے ہماری بہو ہمارے گھر کی زینت ہے ہمارا بیٹا جاتی کرتا ہے اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے ہم تم کہو کہ ہماری بیٹی شہزادی ہے وہ کہے میرا بیٹا شہزادہ ہے کبھی بھی سلح نہیں ہو ای ری اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے یو اف شک اللہ دے و بیناؤما توفیق دینے الله دونوں کو ان اللہ کا نا علیم الخبیرہ اللہ تعالیٰ کوب علم خبردار ہے وہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بہت سخت لڑے تھے تو وہ لوگ جربوں میں بہت گئے آئے لیکن بات بنی نہیں آخر میں مجھے کہا کہ مورنا صاحب آپ میرے ساتھ ضرور چلیں گے دو چار دوستوں کے ساتھ یا پورے ساتھ بھی تو تفصیل میں آتا تھا تھا عالم بہت بڑا لیکن سادہ سادہ مزاج تھا میں نے ان کو کہا بابا آپ ہاں بھی ساتھ چلیں گے کا ڈیرا تھا وہاں ہم جلیں گئے ہم نے بات چیت کی وہ خاتون جو تھی وہ گھر کی بڑی اس نے کہا ہے بڑا ظالم لڑکا ہے میری بیٹی کو آگ میں جلانے کی کوشش کی میں اپنی لڑکی کو آگ میں نہیں جھونکوں گی بڑی کوشش کی آئے تھے آجیز پڑی لیکن بات بنی نہیں <laughs> بودھا. وہ بوڑھا مولانا مجھے کہتے ہیں آپ کا تو کام ہو گیا بات نہیں بنی مجھے اجازت ہے میں نے کہا یہ اس بوڑھی عورت کو اس طرح خطاب کرتے بات سنو آپ کا خاون دے اس نے کہا ہے کہا پر آپ رات کو اس کے ساتھ سوتی ہے یا اکیلی سوتی ہے ہم میں شرم کے مارے سر میں ختم ہو جاتے پل ہم باؤں نہ دے رہا تھا ماتوی سبروں کا اس نے کہا بس جیسے ہو کا نام صحیح جواب دو جرگا ہے جرگے شریعت کا حصہ ہے اگر آپ اپنے خاون سے دور سونے پر راتے وہ بوڑھی کو کہہ رہا ہے تو اپنی جوان لڑکی کو کیوں ان کے ساتھ نہیں چھوڑ دیئے یہ اس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ یقین کر لو بوڑھے کو دو شران داضری ہے وہ بوڑھی عورت راضی ہو گئی اور کہنے لگی لے جاؤ آپ بزرگ لوگ اللہ آپ کے بزرگوں کو جواب دے چکی تھی شرالما تھا ماہر ہے جرگا کے ماہر ہے نہیں قرآن مارے خبر جرگن دردیتا خبر کے محتا ہوتا ہے اس میں کچا سر خاؤ بگلی لبڑے جگہ اور جی نے جدت سرائی اور بیوی ساڑے مریض سے مطلب میرا یہ کہ جرگے کے علاحدہ طریقے اور علاحدہ الفاظ ہے علاحدہ تجربہ یہ صحیح ہے وہ عمر رسیدہ تھا بزرگ تھا الفاظ اس کے بہت نامناسب تھے کام نکال گئے میرے الفاظ بہت اچھے تھے کام بھی نہیں ہو رہا اللہ توبہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی دیکھو ادھر سے ہو ادھر سے دونوں مل بیٹھے کوئی فیصلہ کرے یوک اللہ عب اللہ تعالیٰ بھی ابیبی جھگڑے کے بعد موافقت پیدا کر دے گا ان اللہ حقانہ علیمن خبیر بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے اور خبردار ہیں یہ احکام جو معاشرے کی اصلاح کے ہیں یہ تو چل ہی رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ جو قرآن کا ہے اور جمی و مرسلین آسمانی کتب اللہ نے اس کے لیے بھیجے ہیں وہ ہے اللہ کی عبادت مخلصا اور ہر طرح شیر کی نفی وابل اللہ اللہ کی عبادت کرو ولا خشری کو بھی اور شریک نہ ٹھہرا اس کے ساتھ بالکل وہ بل والدین اخسانہ کے ساتھ احسان کرنا وب ضلع قربا داروں کے ساتھ ولیطام یتیبوں کے ساتھ ول مساکین ناداروں کے ساتھ ولجار ذلقوربا اور وہ پڑوسی جو رشتے دار بھی ہے والجار جا اور وہ پڑوسی جو پہلو میں ہے اور صاحب بل جمے وہ ساتھی جو پہلو میں ہے وہ اپنے سبید و مسافر ومام القت تمہاری کنیز و غلام سب کے ساتھ سلو اچھا کرو ان اللہ لا حب منکانہ مختال القبورہ بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہر اس شخص کو جو شیخیاں جو دھوکہ کرنے والا ہو اور شیخیاں پگارنے والا مختال الفاق پوختوں کی ہوئی چالاک اور چرمباز چالاک چرمباز خبریں خبریں جوڑائی آج با پاجا کل پت اللہ سے کوٹھی تلاشی ہوتی نہ مختار لیں کہم گمڑا بہن ہو رہا اس کو جرگمار کے دے پختانا و زینت خان گر جی نے ڈومانو سرا خالاک خان دیے او پلار نکلی چر سے زیر ڈمارو سر یار اللہ جینا یہ وہ لوگ یب خلون جو بخل کرتے ہیں وہ یمرون سبل بخ اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا وہ یب تم نما تاہم صدلی اور چپاتے ہیں وہ جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے وہ آت نا دل کافی نا اور اب نے تیار کیے کافروں کے لیے زاب رسوا کنڈ عبد الرحمان سوئم کوتبہ کا بہت بڑا اسلامی بادشاہ تھا عبد الرحمان تین آئے اول دوم سوم اس زمانے میں ایک جامع مسجد کا مینار سونے کا بنا تھا تو یہ بہت متقی پارساہ تھا لوگوں نے کہا اس کو ختم کرو اس نے دربار میں اجلاس طلب کیا پتہ چلا کہ بہت سارے یہودوں نے سوارا جب یہ دیکھتے ہی کہ کھلے میدان میں مسجدیں اور اس میں من اور سونا چڑھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہوا کہ یہ مذہب آسمان سے آیا ہے جن کی نظر میں سونے چاندی کی کوئی حیثیت نہیں اور کل میں اسلام پڑتے تو عبد الرحمان نے کہا پھر اس کی حکمت دین میں ہے لہذا اس کو برقرار رکھو ولدینکون موالا ہوں اور وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال ریان عام ناسی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ولہ بل ولا بلآخر اور ایمان نہیں رک اللہ آخرت کے دن پر میّل شیتان الع کریدن جس کا شیطان ساتھی بنے فسا کریدہ کیا ناکار ساتھی ہے ماد کے اوپر تاوان پڑا ان پر کیا بوجھ پڑ رہا ہے لامنہ آخر اگر ایمان لے آتے اللہ آخرت کے دن پر وہ مار رقم اللہ اور خرچ کرتے اس مال میں سے جو دیا ان کو اللہ نے وہ کان اللہ بہم علیما اور اے اللہ ان کو جاننے والے ہیں ان اللہ ظلم میں خالر ذرہ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر وہ ان تک کو حسن کوئی بھی نیکی ہو بڑھا دے گا وہ یوتی ملنے دونوں حضرت نازیما اور دیکھا اپنے پاس سے بڑا اجر دیکھی کہاں کہاں بڑھتی دس گنا سات سو گنا اور تم نی بھائی کے یہاں انچاس کروڑ یہ اخلاص سے بڑھتی ہے ایک چھوٹا طالب علم سب میں ہے بڑے طالب کو دے جاپ آئے ایک داڑی مونڈا پیچھے ہٹ رہا ہے داڑی والے سے کہتے ہیں آپ سب یہ ول میں آئے استاذ کے لیے شاگرد جگہ چھوڑ رہا ہے بڑے کے لیے چھوٹا باپ کے لیے بیٹا بے ریش ریش والے کے لیے مصندی ابی آلہ میں حدیث ہے کہ اس پیچھے ہٹنے والے کو دوہرا ثواب سفے اول کا ملے گا اور ایک روایت نظر سے گزری ہے جو ماخذ نہیں مل رہا کہ چالیس دن تک سفے اول کا ثواب ملے گا اللہ پکے بندہ جینا مِنْ كُلِّ امد ان کیا حال ہوگا کہ لائیں گے ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر وہ جینا بکانا ہاؤ لائے شہیدا وہ لے آئیں آپ کو ان لوگوں پر گواہ یوم یو اللہ دزی نفرو اس دن بہت چاہیں گے کافر لوگ وہاں رسول جنہوں نے نہ فرمانی کی پیغمبر کی کیا چاہیں گے لو تو سوا بےحم العر کاش کے ہموار ہو ان پر زمین جسم کا بدلتا کشی بلائق تمون اللہ حدیثہ نہیں چھپائے گی اللہ سے اپنی بات سب کھل کے رہ جائے گی الحمدر یزوم آئے آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کرتے ہیں ان ہم آمنوں کے معاون ضلع وہ ایمان لائیں جو آپ کو اتارا وہ معاون ضلع ان قد کو اور آپ سے پہلے اترا یدون یہ تھا کب چاہتے ہیں کہ فیصلے کرے سرکشوں سے وقد امرو یقف روبی ہی اور یقیناً ان کو کہا گیا تھا کہ وہ نہ مانے شیطان کو وہ ید شیتان و یو دل اور چاہتے ہیں شیطان کے بٹکا دے ان کو دور کے بٹکاوے میں ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا تھا یہودی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں لیکن منافق کہتے تھے کہ کاب نے اشرف سے کراتے ہیں یہود کا بڑا تھا مان ذل اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا وہ لن رسول پیغمبر کی طرف رائے تل منافع آپ دیکھیں گے منافقوں کو یسود یا کا سود بچتے آپ سے بچ کچ کر دیکھو باقاعدہ کہا کہ آؤ پیغمبر سے فیصلہ کراتے کہ کام کی کیا ضرورت ہے پتے فضا سوابتوں مصیبتوں پس کیا حال ہوگا جب پہنچتی ان کو تکلیف یہ باقا متائی میں بیچنے ان کے ہاتھوں کے کا پھر کے پاس آتے ہیں یا قسم کھاتے اللہ کی ادارت اللہ احسانوں تو فیفا نہیں مگر احسان اور موافقت کرنے کا بام مجبوری منافق یہودی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ نے دونوں کی باتیں سنی مدعی کی بھی اور مدعال کی بھی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے لیا وہ حق پر تھا جب باہر نکلے منافق نے کہا پیغمبر بات کو سمجھے نہیں اور غرض یہ تھی کہ اضرتی عمر تیز و تند آدمی ہے دیکھتے یہودی کو میرے حق میں فیصلہ کرے اور کہنے لگے گدرت کہ کے پاس چلتے جگہ کے پاس گئے اور ان کو قصہ سنایا تو یگو جی کہا نے کہا اب بیننا رسول اللہ صلی اللہ یہ فیصلہ ایک دفعہ پہلا کر ہیں میرے دن نے کائے اور تلوار لے آئے باہر کے منافع کی گردر گر گر گر گر گر گر. منافع کے لوگ جمع ہو گئے حضرت عمر کے خلاف پیغمبر کو کہا کہ یہ ضرور ہوا ہے بہت ناحق لوگوں کو مارتا ہے قاضی سر اللہ نے تفسیر مذری میں لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے ماقند تو زنن تو ان عمر یٹ کر ہی قتل مسلم میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر مسلمانوں کو ایسا ناحک مارتا جلدی بلاؤ ہر عمر کے پاس تلا کے آپ کو بلایا اور یہ واقعہ ہر تمر نے آسمان کو دیکھا اور جو میں نے کیا ہے تو یہ پتا ہے اور میری جان چھوڑائے اور جو میں نے کیا ہے وہ آپ کو سب معلوم ہے تو اس سے کوئی چیز چھپتی نہیں اے آسمان و زمین کے مولا ایک جب آپ حضرت کی خدمت بہار رہے تھے تو یہ آیات نازل ہوئی اور جبرین نے ان آیات کے نزول پر آپ کو کہا کہ آج سے آسمانوں میں عمر کو فاروق کہا جاتا ہے تم زمین والوں کو کہو کہ عمر کو فاروق کہا جائے الازینا یہ منافق لوگ یعلم لب اللہ کلو میں جانتے ہیں اللہ جو ان کے دلوں میں ہے بہار دان دوم رہنے دیں ان کو وہ عز ان کو وہ کل لہ الفسین کہہ دے ان کو صاف ان کے بارے میں کلم بنی بات دو ٹوک کہ تم غلطی کرو عمر نے صحیح مارا ہے عمر نے منافق کو مارتے ہوئے کہا من لب یر رسول صلی فا له صلی اللہ سل سل وہی لہو آ کرمار سلام رسول اللہ نہیںجا ہم نے پیغمبر مگر اس لیے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے یہ خدا کا حکم ہے ون نو میں نبو اور اگر بے شک جبکیے ظلم کر کے اپنے ساتھ جاؤں تو آپ کے پاس آ جائے بڑے ظالم سے ظالم آپ کے پاس آئے مستفر اللہ اللہ سے معافی مانگے مستفر نوبر اور ان کے لیے پیغمبر بھی معافی مانگے لو جد اللہ تو ابر رہیم پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم والا اے لو چالو کا وسیلتن لدیا لوسو اب کہتے لو چالو کا وسیلتن لدیا لوسو لیا تفسیر ابن کثیر میں آیا ایک بڑی زبردست حکایت ہے اور فتح القدیر شوکانی میں بھی جلد ایک صفحہ تین سو چار سو تریاسی اور ابن کثیر جلد ایک صفحہ چار سو دس روح المعانی جلد تین اور جس پانچ سفت ریاسی ایک لمبی اکایت ہے اس سے وہ سیدھے کا ثبوت ہو رہا ہے فلاں اور رب ڈلا یوں منونا بس تیرے رب کی کسم ہی نہیں لاتے حق کا یوں کی منہ کا یہاں تک آپ کو حکم مان لے پھی میں چجر بہ اپنے اختلافات میں تم ملائے جدو فی ان حسین ہر اجم بما پھر نہ پائے اپنے جیوں میں تنگی آپ کے فیصلے سے تسلیم تسلیم بھی کرے پورا پورا آپ سے فیصلہ کرائے ہر اختلاف کر دو خوشی سے تین کبھی تنگی نہ مانے چار سب مسلمانوں غلونا قتل نہ رہی اور اگر ہم فیصلہ کریں ان کے خلاف انتظام قتل کرو ایک دوسرے کو اب اخرجو مندی آ رہی تو یا نکلو اپنے گھروں سے جہاد کے لیے ماں فالو ہو اللہ کلیل نہیں کریں گے اس کو مگر چند دن میں سے منڈا ہوں فالو ماں حضور بھی اور اگر یہ کر گزرے جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے لتارا خیر اللہ ہوں بہت بہتر ہوگا ان کے لیے وہ شبد اور بہت رہے گا دل کا <مید> <نزیما> اس وقت دے دیں گے ان کو اپنے پاس سے بڑا اچرام سرا کم مستقیمہ اور رہنمائی کر دیں گے ان کے سیدھے راستے کی اللہ اور رسول جو اطاعت کرے اللہ رسول کی یہ وہ لوگ کے نام اللہ نے ان پر پیغمبروں میں سے پسدیقین تصدیق کرنے والے دو پشو ادائی دوائی دینے والے تین پس وال مسلمان چار وحسن سنا رفیقہ بہترین دوستی ہے ان کی لال قلف من اللہ یہ فضل اللہ کا وفاب اللہ علیم کافی اللہ جاننے والا کیونکہ سورت انامتا نہیں ان کی تفسیر ہے اور اس میں یہ چار اصناب ذکر کیے تھے اس لیے وہ بھی صورت کے اندر آ گئے باقی تفصیل تو واضح ہے کہ اعت سے پیغمبر کی اتباع نصیب ہوتی ہے اور پیرم بکر صدیق بنے عمر و عثمان و علی شہ بنے پوری امت کو نیک ہی نصیب ہوئی یہ کبھی بھی نہیں کہ کوئی صدیق اور عمر بنے یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ نبی کے بعد نبی آئے اور ازغ امہ کار میں شرائے اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے ظاہر کی کتاب یادینہ بنو اے مسلمان ہو خزو حضرت اختیار کر لو اپنا بچاؤ فن فرو صبح دن اون فرو جمیا نکلو مل کر فن فرو دن نکلو علیحظہ لہجہ اون فرو جمین یا نکلو مل کر آپ کے لیے مختلف طریقے کبھی ایک ایک کو کمانڈر کہتے آ جاؤ کبھی اسکیٹنگ مل کر آؤ جس طرح تک آ جاؤ وہ ان کم لبن اور بے شک تم میں بعض وہ لوگ جو دیر کرتے آنے میں آ. ایسے بھی ہے. آتے آتے پھر وہاں جا کے کھڑے رہتے یہ ہماری حاضری لگا یہ ایک دن کا عمل ہے آپ کو خیال کرنا چاہیے آٹھ بجے کے بجائے میں ساڑھے آٹھ تک آتا ہوں آپ کے آرام اور آحت کے لیے ورنہ میں ساڑھے سات سے بیٹھ سکتا ہوں لبن بے شک تم میں باز ہے جو دیر کرتے ہیں ہر ایک اپنے گریبان میں جان کے کہ وہ تفسیر میں کس وقت آتا ہے ہر ایک یہ سوچ لے کہ وہ نماز باجماعت کس شوق سے پڑھتا ہے پان نمازوں میں سے کتنی جماعتوں کی تقدیلہ مل رہی ہے ہر ایک غور کرنے کی درس میں جانے کا کیا طریقہ ہے وہ نوین گملے بچے ہند بے شک تم میں باز ہے جو دیر سویر کرتے ہیں صاحبِ دایا نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں پر فضیلت ملی کیونکہ نہ میرا ناگا ہوا اور نہ کبھی میں دیر سے آیا ہوں امنی ادیسی سینا نے لکھا ہے دیر سے آنے والا بیس دن تک فہم شور سے محروم ہوتا ہے اور بالکل نہ آنے والا چالیس دن تک اس کا تدارک نہیں کر سکتا چالیس دن تک تدارک نہیں کر سکتا اور ایک حدیث اس طرح ہے جوہرا شیخ نے بھی فضائ نے رمدان میں نقل کی اور شیخ الاسلام نے اس سے بڑا کام لیا ہے کہ جس نے ایک دن رمضان کروڑ نہیں رکھا بغیر کسی ازر کے اس کے بعد ساری زندگی رکھے تب بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہو اور بے شک تم میں بات دیر کرتے پہلنا سوابت تم مصیبت ان تک اگر پہنچے تم کو تکلیف کالا وہ دیر سے آنے والا کہتا ہے کداد اللہ علیہ یقیناً احسان کیا اللہ نے مجھ پر ازلم کمبا شہیدہ کہ میں ان کے ساتھ موجود و لینا فضل من الله اور اگر پہنچے تم کو مہربانی خدا کی لقول اللہ تو یہ کہتے کا لم تم بہ ن کمبے جیسے تھی نہیں آپ کی ان کے درمیان دوست تھی یا لیتنی تک افسوس کن تمام ہو میں ساتھ ہوتا فافوز افوزل عظیمہ تو کامیاب ہو جاتا کامیابی بڑھ کر تو غنیمت مل جاتی اب اگر تقسیم ہونے لگے کپڑوں کی پیسوں کی تو پھر یہ فرق آتا ہے یہ حضر ہے یہ دیر سے ان کو مت دے تو کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں یہ اران کہتا ہے کہ جب تمہاری گرفت ہوتی ہے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں تو دیر سے کیوں آتے ہو جس ادارے میں سویرے دیر حاضر وغیرہ زر کا فرق نہ ہو وہ ادارہ نہیں ہے وہ کباڑ خانہ ہے وہ آج بھی ڈوبا ہے جلدی خوش میں ضابط بہت ضروری ہے ضابطے کا صحیح طرح اجرا تاکہ شریف طالب علم کو آرام ملے کبھی تو پابند اوقات ہو مجھ سے ادارہ خوش ہے اور شریف طالب علم کو اندازہ ہو کہ میری گرفت ہونے والی ہے تو شریف اور شریر کے دمیات فرق کرنا یہ ضروری ہے اللہ نیک لوگوں کو جزائے خیر دے گا ناکارا لوگوں کو سزا دے گا فلی اوقات بھی سبھی بس قتال کرے رائے خدا میں اللہ ان لوگوں سے یہ شروع ڈلہیا تک دنیا بلا کرا جو لیتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدے میں و فی سبیل اللہ اور جو کوئی قتال کرے رائے خدا میں فیوق مارا جائے او یا غلب یا کالب آ جائے فصو بنوتی ہے اجراضیب فصل غریب دیں گے اس کو اجر پڑا یو کی صورت میں شہادت کے درجات آجار کی صورت میں غزہ جہاد اور فتوحات فطوہات کا آزاد عمالون فی سبھی دلائی تمہیں کیا ہوا ہے کہ قطار نہیں کرتے اللہ کے راستے میں ول مستدا فی اور کمزور مرد و نسا عورتیں ول اور بچے اللہ جی وہ یقول انہیں کہتے ہیں رب بنا اخرگنا مدہ زیل کر ظالم اے پروردگار نکال ہم کو اس شہر سے اس کے باشندے ظالم ہیں باشندے نیا کی ظالم ہیں لیکن نیک اور صالح زیادہ ہے مدرس سے چلانے والے ہمدردی کرنے والے زیادہ ہیں اور جو شدت پسند نے خدا ان کو بھی جلدی نیک بنائے عبداللہ ہم نے عباس کہتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں میرے والد عباس رجال اجال میں سے میری والدہ ام فضل نسا میں سے میں خود ولدان میں سے مکہ میں پھنسے ہوئے کتنے لوگ سیلاب میں پھنسے وہ جان لنا بن ند ان بنا میرے لیے اپنے یہاں دوست وہ جان لنا بن ندھ اور بنا میرے لیے اپنے یہاں مددگار اللہ دینہ امنو وہ لوگ نہیں مان لائے جو قاتل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ اللہ دینا کفر وہ لوگ جو کافرے جو کاتلون وہ کتار کرتے ہیں شیطان کے راستے میں پکاج شیطان, شیطان کے ساتھیوں کو ان میں کہتے شیتان کا نظیفہ بے شک چال چلن شیطان کی نہ چلنے والی ہے شیطان کا کیا ہے باللہ من الشیطان الرجیم خطب لا حول ولا کوت الا بلّا خطب وزور غسل کر خطب ختم بشرتی کہ آپ میں غیرت ہو ایمان ہو جذبہ اور اگر آپ نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور اس کی گوڑی بن گئے تو پھر وہ جو چاہے تیرے ساتھ کرے المترائی ڈل جی نکیڈ لوگ کف وئی دیا کو آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں جن کو کہا گیا روک لو اپنے ہاتھوں کو یا بار بار اٹھا رہا ہے رفید ہو رہا ہے کف وئی ہاتھ روکو ہے مسلح اور صحیح طرح نماز پڑھو ہاتھ ان سکاؤ دو فَلَمَّا کو دبا دے ہی مل کے تالو جب فرض کیا گیا ان پر کیا فری قم نہ کہا ہے کرو ان میں یشو ننا سا ڈرنے لگے لوگوں سے کہ حشیت اللہ جسے ڈرنا چاہیے اللہ سے اوشت خشیا یا اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں پرورزدار کیوں لکھتی ہے ہمارے خلاف جہاد لولا خر الاجل علاج قریب کیوں نے ڈھیل دیتے ہمیں وقت قریب تک قل بتاؤ دنیا قلیل آپ فرماؤ دنیا کا ساز و سامان چتر ہو جائے ونا کرت خیر البر تک اور آ بہت بہتر ہے اللہ سے کرنے والوں کے لیے ونا تج نبو تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تار برابر لیکن نقیر فطیر جہاں تم ہو تمہیں موت مفتی محمود صبح سرحد کے آدمی جامع اسلامیہ بندوری تھا ان انتقال کر گئے حضرت بندوری سرحد کے کراچی میں انتقال ملٹری اسپتال میں اور آئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جن کی توحید کے للکار سے آج بھی پاکستان کے در دیوار گونج رہے دبئی میں انتقال کر گئے تبلیغی جماعت کے امیر دو ہندوستان کے لاہور سالانہ اجتماع تبلیغ میں انتقال کر گئے مولانا اخت الحق ہیں کراچی جی کے اور مدراس میں انتقال کر گئے مولانا محمد علی جوہر آزادی ہند کے سپورٹ برطانیہ میں انتقال کر گئے مولانا مودی بھی امریکہ میں مر گئے پہنچی وہی بکھاغ جہاں کا خمیر تھا گائنا گائے بات کون در کو مل مو جہاں کہیں تم ہوں گے پالے گی تم کو موت یہاں بڑی ایک آیاتی کی تفصیل ہو اور موت سے کوئی بچ سکتا ہے توبہ نہ نبی نہ ولی نہ بادشاہ نہ ریا نہ لقمان نہ اجمل خان نہ حکیم نہ بینا حکیم لقمان کے جب انتقال کا وقت آیا تواریخ میں لکھا ہے ان کو اظہار ہو رہا تھا لمحے لمحے پہ دست آ رہے بہت مناال ہو ان کے جو شاگرد تھے جو لقمان کے سامنے اشتہادی حکمت کے معراج کو پہنچ چکے تھے وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کوئی تدبیر سوچی حکیم لقمان جو تھے وہ بستر پہ لیٹے تھے ان کو کہا بات سنو ایک باری بولو بول دیا ایک ڈبا نکالا نکالا اس کے اندر ایک اور ایک اور ایک اور یہ دے دو سفوف آدھا لے لو اور آدھا ادھر ڈالو آدھا لے لیا کہ یہ مجھے دے دو لے لیا لے لیا اے مجھے پھر بٹھاؤ ہاں مجھے اندر لے جاتا دوارہ سارے وہ جو آدھا بچا تھا نہر بہہ رہی تھی ایسی گھر میں کہ نہر بیٹھا ہے. تو یہاں سے لے کے وہاں تک پورا پانی منجمد ہو گیا تاخیر دوا کی کتنی ہے چلتی ہوئی نہر کا پانی منجمد ہوا لیکن لقمان کا پیٹ اور ایک سال نہیں روک رہا ہے تو لقمان نے ان کو کہا کہ دیکھو دوا اثر تب کرتی ہے جب خدا کا حکم ہو اور تاثیر عرش سے نازل ہوتی ہے اس وقت میرے حلقم پر اسرائیل کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہے اور وہ دوا کا اثر نکال کے دوا اندر بیچتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے میری موت کا فیصلہ کیا ہے चिपदम्ब दई सा जुंदू शो मड़े चिपदम्ब दई सा झुंदू शुमड़े लाबून जहन पात जुनिम गड़े अल्लाह मातकून युदुर कुमुल मऊ जहां तुम हो पालेगी तुमको मौत بولو کن تم ہی برو جم مشیدہ اگر چھو تم کلے کیوں گز میں سب ہسن اور اگر پہنچے ان کو بلا یقل و حالی ملے دلہ کہتے اللہ کی طرف سے وہ اور اگر پہنچے ان کو تکلیف یا کہتے یا آپ کی وجہ سے بالکل آ فرمائے سب اللہ کی طرف سے ہمارے یہاں قوم لوگوں کو کیا ہوا لائقہ دونوں کہ حدیثہ غریب نہیں کی سمجھے بات کو قدرت کے اعتبار سے دونوں اللہ کی طرف سے قسم کے اعتبار سے خیر کی نسبت خدا و تعالیٰ کی طرف ہے شر کی نسبت مخلوق کی طرف ہے بن اللہ جو پہنچی آپ کو بلا اللہ کی طرف سے ماں سواب کبن سیاح اور جو پہنچی آپ کو برائی فمنف سے خدا کی وجہ سے اے انسان اے مخاطب مار صلاح کا دن سے رسولہ اور کے بیجا آپ کو لوگوں کے پیغمبر وہ کفا دلائے اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا میں یو پھر رسول فقدہ جو اتاد کرے پیغمبر کی اس نے یقیناً خدا کی اطاعت کر لی میرے رسول کی اطاعت بہت میں خدا ہے یہ پیغمبر کی اطاعت بھی خدا اطاعت تفسیر روح روحلوانی میں اس جگہ ہے لے انل آ میرا ون نہ ہی فل حقیقت ہونے والا اور منع کرنے والا اسلم خدا ہے نبی نے تو ان کی طرف سے کہا ہے یہ جملہ ضرور یاد رکھے رد بریلیت کے لیے روح المانی کا لن نل آ میرا ون نہ آپ کی تقسیم پر جو پاس نادان خفا ہوئے تو آپ نے کہا ان نماز خاص ہے اور میں کو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے اور آپ فرض نماز پڑھا کے اللہ لا علامہ لما ہی تھا خاص آپ دینے لگے کوئی روک نہیں سکتا ولا موتی المام آتا آپ روکے کوئی دینے والا نہیں بلا انفوز الج دمن کر اور بڑے سے بڑا طاقتور بھی تیرے مقابلے میں نہیں کم پائے جو کوئی اتا کرے رسول کی پچھ تحقیق اس نے اتاد کی اللہ کی منت اللہ جو کوئی مو بیڑے بار صلاح کا نہیں ہم حفیظہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کا حفاظت دی اللہ کے حوالے وہ اکولوں اور یہ کہتے ہیں ہم تابے دار ہیں فیضہ برضو میں نے جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے بہیتا رات بھر میٹنگ کرتے ہیں بہت بئی تو طبیب رات بھر میٹنگ کرنا تم میں رہو میرے گروئن میں بہت بہی تمہارا رات کو میٹنگ سرگوشیاں کرنا اور بات ہے ابھی تمہارا رات گزارنا ببیت گھر کو کہتے ہیں ماؤن بائک رات کا باسی پانی اور جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے سرگوشی کرتے ہیں رات بھرے گرو ان میں غیر اللہ تبول برخلاف ان باتوں کے جواب نے کہی اللہ یکتب ما یبیتون سون اللہ لکھ رہے ہیں جو یہ رات بھر میٹنگیں کرتے ہیں ہم چھوڑے وہ توقل اللہ بھروسہ کرے اللہ پر وہ کفا بلّہ کافی اللہ کارساز ارساز افراد قرآن آئیے سوچتے نہیں قرآن میں وہ لو کان میرا اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کیا سے ہوتا لو جدوفی اختلاف کا ضرور پات اس میں اختلاف بڑا قرآن میں اختلاف نہیں ہے اختلاف لوگ کے دماغ میں خیالات میں قرآن وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا قرآن وہی ہے جو نبی نے پڑھ کے سنایا قرآن وہی ہے جو صحابہ نے شرق و غر کو پہنچایا وہ فرقہ جو تحریف قرآن کا قائل ہے صحت قرآن کا ممکن ہے اردو کی گروہ در گروہ ہے اگر کے من میں نے ثابت کیا ہے اردو میں قرآن میں کہ اللہ تحقیق ان کے بڑے قائل نہیں ہے لیکن ان کی روایت ہے ان کی اہمت سے ہے کہ یہ صورت کتنی تھی ہوئی اتنی ہوئی تھی وہ اتنی ہوگی ہو ہو ہو پھر بھی ان کے پاس قرآن یہی ہوگا موجہ ہے آیا یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں اگر اللہ کے علاوہ کئی اور سے ہوتا ہے اختلاف بڑا پاتے اسی قرآن میں بددی پڑتا ہے نما نب شرم بسل قم لالب الغبا لامل النفسی نپاؤں والا درا چاہے نہ چاہے پڑھنا پڑتا ہے اسی قرآن میں راکسی پڑھتا ہے بلا کا ابل و من حقا لفظ ر تم اس قرآن میں غیر مقلد فکے اور اشتہار کا بدترین دشمن و منحرف وہ پڑھتا ہے لیا تفقوں کی جیت اگر علم ہے تو فکر کا علم ہے جو پڑھنا چاہیے اور انہوں نے کی تفسیر خود قرآن سے مجتہد تو وقی ثابت ہے چاہے اگر چاہے غیر مقلد قرآن یہی پڑھنا پڑے گا یہ دلیل ہے کہ قرآن میں ایسا اختلاف نہیں ہے جس سے اس کا پرانا شک میں پڑ جائے گا ویزا جا امرم منل ام نے ولخوبی ازاؤ بھی اور جس وقت آتی ہے ان کے پاس خبر امن کی یعنی فتح کی یا شکست کی پھیلا دیتے ہیں اس کو بگلو کی عادت ہوتی ہے ایک بزرگ استاذ ہے درس میں بیٹھ کر کل رات کو oh. شیخ الخن غلام اللہ خان کے مدرسے میں حکومتی کارندے داخل ہوئے پچیس آدمیوں کو قتل کیا تیس طلبا کے مذاکر وسیع کاٹ دیے سن لیا جڑا کہتے ہیں چھوڑو یہ ایسی کچی رپورٹ ہے اگلا دن اگلا دن گزرا کچھ بھی نہیں ہوا کسی لڑکے نے پوچھا حضرت وہ آخر صحیح نہیں نکلا اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح نکلے ضرورت کیا ہے بغیر اطلاع کے خبر اتنی لمبی چھوڑی سنانا کفا بن بن اے جدے یہ بھی جھوٹ بولنے کا طریقہ ہے سبھی کل میں آ کشمیر میں پودے تھے ان میں چاندی آتی تھی वह चांदी पौधों में होती नहीं सोच समझ की बातें करना चाहिए और पुराने जमाने में कहते परिंदे और जानवर भी बोलते थे तो एक आदमी ने चिड़िया पकड़ लिया चिड़िया उफूर उस चंचड़ा उसने कहा کیا کرو گے کاٹ کے بون لوں گا کھا لوں گا تو میں تو اتنی سی ہو تیرے ایک داڑ بھی گرم نہیں ہوگا مجھے چھوڑ دو کام کی باتیں بتا دوں گا کیا باتیں بتاؤ گے دو باتیں تو ویسی عقل کی ہوگی تیسری بات کے ساتھ بادشاہ برو گے لیکن دو ابھی بتاؤں گا اور تیسری بات سامنے درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر بتاؤں گا دیکھا اچھا چلو پہلی بات کہا عقل سے سوچا کرو بغیر عقل کے باتیں نہیں کیا کرو دوسری گزرے ہوئے وقت پر پچھتان آ رہی تو تیسری کہ وہاں چھوڑ دو نا وہاں بیٹھو سے چھوڑ دیا وہاں جا کے بیٹھ گیا کہ وہ بدپ تو مجھے کاٹ دیتا تو میرے پوٹے میں ایک پاؤ لال تھا یا بھو تھا تو بادشاہ تو بن چکا تھا لیکن بدم ہے اس نے کہا غلطی چلو وہ تیسری بات تو بتا کال اوور چٹو وہ پہلی دو پر کون سا عمل کیا میں نے نہیں کہا تھا گزرے وقت پر نہ پچتا نا تو کیوں ہاتھ مروڑتا ہے اور میری خود سارا وجود چٹانک نہیں ہے کہ میرے پوٹے میں ایک پاؤ یا کونیا کر سے سوچا ہے نللم اویلخاؤں سے ازاؤ بھی اور جب آتی ہے ان کے پاس اطلاع امن کی فتح کی خوف کی شکست کی ہزاؤ بھی ہزار یوزیو اشایوشیوں فورن پھیلا دیتے ہیں اب بارہ تو کیوں احتمادی کرتے کئی نہ کئی لگا دیتے ہیں اور بی بی سی نے انیس سو اکہتر کی لڑائی میں خبر دی تھی کہ لاہور ہندوستان نے لے لیا بی سی قزابوں کا اکذب ال قبضہ تو بات جلدی نہیں پہلے تو پھر بولو آرام کو سلیج معلومات کر لو ایسا ولا ردو ہو الا رسولے وہ الاء اللم رنوم اور اگر لٹاتے تھے اس بات کو پیغمبر کی طرف جو مجموع برکات ہیں اور اول المر کی طرف المر کو فوراً نبی کے بعد ذکر کیا متحد اور صفی کا فوراً بقاب ہے لوگ تیار ہیں لالم الزینہ ضرور جان لیتے اس کو وہ لوگ یہ استمبتوں ہوں جو اس کا کھوج لگا سکے منہ من ان میں طالب علم خصوصی توجہ کرے دیکھو ہر مولوی المر نہیں ہے لالما عالم اور کیسا عالم یہ استمبتون جو استمبات کا مل رکھتا ہو استخراج کا جو تباہر میں یکتا ہے زمانہ کہنے کے کہ لوگوں کی اردو فتح چوری کر کے اپنے نام بھی شاید کرے ہاں اس کا تو دینے کے لیے دو سو فتاوا ابتدا اتدا ابتدائی الفاظ تبدیل کی بادی کسی کا جواب ہے میں تو ایسا دیکھتے ہی پکڑتا ہوں کہ کہاں سے شامی کے اندر عبارت نکال کے لاؤ اور اچھے طلبا ہے اچھے طلبا ہمارے سر کہتا ہے کہ خدا انہیں سلامت رکھے اللہ ان کا توہم ان کی عزت ان کی ترقی اور بڑا ہے انہیں سے تو سب کچھ گرما گرم ہے اس دن بعد نبت کہتے ہیں شیرین پانی کو مستمبت میں نے زمین میں شیرین پانی تلاش کرنے والا تو جیسے سب کو پتا ہے کہ نیچے پانی ہے مگر کہاں ہے کون نکالے ہر ایک نہیں کر سکتا اس طرح سارا جہان جانتا ہے کہ فکر و سنت سے نکلتا ہے مگر ابو حریف اور ان کے شاگردوں کے بغیر کوئی بیج نہیں کر سکتا ہے کہ یار یہ کھیر ہرے کے کھانے کا نہیں ہے اگر خدا تعالی نے مجھے اس زندگی میں برکت دی اور میں کچھ صحت شفا کے ساتھ رہا اور افسل الوح کے بہت مشاغل سے مجھے کچھ فرصت ملی میری دلی آرزوے کہ میں اشتہاد و فقہ پر ایک کتاب لکھوں اشتہاد اور فقہ پر میرا دل چاہتا ہے گیس پر جیسے میں لکھ سکتا ہوں شاید کوئی اور لکھتا ہوں اللہ نے مجھے ایسا شرح صدر کیا ہے مجھے. ہر آیت اور ہر آن بات میں مجھے فقہ و فقی نظر آتا ہے جب اب و اور ان کے شاگردوں کا یا اور احمد کا ذکر کرتا ہوں اپنے آپ کو جنت الفردوس میں محسوس کرتا ہوں <تصال> اور جب اور, اور, اور, اور کاش کے لٹا دیتے اس بات کو یعنی کھوج لگا لیتے پیغمبر کے ذریعے یا اولول العمر کے ذریعے وہ اولول الامر جن کا علم استمبا کے درجے میں ہے ان میں سے پتہ چل جاتا ہے اللہ تو وہاں نے کتنا بڑا مقام اللہ نے امت کو دیا ہے فقی ہار اما میرے دور اور زمانے میں جو میں نے صحیح معنوں میں فقی دیکھا وہ مولانا مفتی محمود صاحب سبحان اللہ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں ایک تقریر کی اس تقریر کے اندر بعض علماء روئے ہیں اور انہوں نے کہا شاید یہ اور دیر تک نہیں رہے اتنا بڑا عالم اس زمین پر دیر تک نہیں رہ سکتا جب تقریر کی عربی میں اور اس شان سے عربی بول رہے تھے جیسے کوئی مادری زبان بول رہا بے تقان بے روک ٹوک وہاں کے رئیس العمان نے پاسنامہ پیش کیا وہاں سے پاسنامے کے آخر میں دوبارہ کڑا ہو گیا اس نے کہا اس اسٹیٹ پر عرب و عجم کے علماء آئے بادشاہ ہیں حضرت مفتی صاحب جیسے کوئی نہیں ہے اور نہ کبھی آ سکے کہے گا ہم نے سنا ہے حضرت فقہ کے امام ہیں ہم سوالات کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا سلو معاشی تھی جو چاہو پوچھو انہوں نے کہا یہ گٹر لائن کا پانی اگر دوبارہ اس کی نجازت اور غلازت مشیروں سے صاف کی جائے تعود تہارت عملہ کال سعود سم جَا دلائل براہد <وَالبراہِين> ایسا دلائل و براہد بقول مولانا تقی عثمان بدزلو جن کی طرف پہلے کبھی ذہن منتقل نہیں ہوا تھی ایسے اشتاد کو جمع کر دے متوازہ جیسے فرشتے ساتھ کھڑے ہوئے پقی اور فاض اس آجز کے نزدیک انورشا کے بعد اس امت میں مفتی محمود چلے اس لیے قرآن میں خوب یاد تھا اور حدیث دس ہزار سندن متن یاد کیا میں نے عدرت سے تربیلی میں بھی حدیث پڑی یا بخاری میں بھی پڑھی قرآن شریف کے درس میں بیٹھا اور ہم بڑا مزہ آیا شیخ القرآن تفسیر کے ختم میں آئے تھے لاہور شہر والا شیخ نے تقریر میں کہا ہمارا سال مفتی محمود کا ایک دن یہ صحیح معنوں میں اس امت کی پتی اور انتقال کے دن مفتی ولی حسن بار بار کہتے تھے بہت بڑا فقی اٹھ گیا بہت بڑا فقی اٹھ گیا اخل علم جانتے ہیں کہ مفتی ولی حسن جیسے نقاب مفتی کا اعتراف آنسوؤں کے ساتھ کیا مانا رکھتا ہے بار بار کہتے تھے بہت بڑا فقی اٹھ گیا بہت بڑا پکی اٹھ گیا پکی نہیں ہوتے پکی بہت بڑا تھا ایسی تسلی سے بات سنتے تھے آرام سے بیٹھے تھے جب بات پوری کر لیتا ہے کہ مجھے اجازت ہے بولے شروع ہو جاتا الحمد للہ حضرت سے بڑی مناسبت ہے الحمدللہ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں تمہاری یاد میری زندگی ہے جس طرح نمک پشانتے رنگ باغ بادلہ ورژم پہاگا گل بیر کومل فقاتل کی سبیر اللہ فضل اللہ علیکم ورحمت اگر نو فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی لتبا تم شیطان ہو اللہ نہیں اتباع کرتے شیطان کا مگر بہت تھوڑا فقاتل فیصل اللہ ہے بس کرے اللہ کے راستے میں لاتوکلف اللہ نف سکا نہیں پابند کیا جاتا مگر آپ ہی کو وہ جس میں کوئی کمال ہو اس کو پابند کر دے اس خاتم کو آدمی زیادہ تم بھی کرتا ہے جس پہ اعتماد زیادہ ہو وہ ہر اور آمادہ کریں مسلمانوں کو بھی دین کے کاموں کے لیے یہاں جہاد مراد اسلح ہو ایا کوفا باسل دین کا امید ہے کہ اللہ روک لے جنگ ان لوگوں کی جو کام کرے خدایا بہت جلد امریکنوں برطانویوں کے حملے ختم کروا ڈرون حملے اور مسلمانوں ملکوں پر اور مسلمانوں پر جلدی ختم کروا و اللہ وشد واسن اللہ سخت ہے جنگ میں وہ اشد اور بہت سخت ہے عبرت چکھانے میں تنقید شیخ زائد القری نے ایک کتاب لکھی تھی تانیب الخطیب فی ما قفی ابھی حنیف بدلا قاضی کیونکہ خطیب تھے تاریخی برداد میں امام اعظم ان کے شاگردوں پر اختراع چار سال کی تھی شیخ نے جواب دیا خطیب کو تنبید وہ جو امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تانیب الخطیب فیما ساکا فی ابی حنیف منل اکاسی تو ایک لکڑو نے اس کا جواب لے کر عبد الرحمان یومانی نے اتنقید منل اباطیل یعنی شیخ نید الکوسری پر حملہ تو الشیخ والمرشد المرشد عبد الفتاب نے جواب لکھا احسد القابیل فی تبدیل التنکیل فی ماسا کا ودا جا فی شیخ نا و استاد حضرت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا قلم نسخہ کو بھیجوں افسوس اجلا دے ہل تاہم میں طلبا کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ شیخ زید الکوسری کی تصنیفات حاصل کرے چھوٹے موٹے رسالے وہ سب ایک چھوٹے چھوٹے رسالے نہیں ہیں وہ کروڑوں اربوں کربوں کے علوم ہیں لکھنے والا بہت نقاز ہے اللہ بھائی اشفا شفاتن حسنتن جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ یعنی اچھے کام کی سفارش اچھی سفارش جائز کام کی سفارش جائز ہے یا کل لہو نصیب میں اس کو اس کا حصہ ملے گا میشما شفاتن سیتن اور جو کوئی سفارش کرے سفارش بری یا کل لہو کفل میں اس کو اس کا حصہ ملے گا وہ کان اللہ علا کل شیم مقیتا اور اللہ نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے یعنی اللہ نے ہر چیز کو وقت پر کیا ہے اللہ نے ہر چیز کو وقت دیا ہے شفاعت سفارش کو کہتے ہیں جائز کاموں کی سفارش سن رہتے نہ جائز کاموں کی سفارش نہ جائز و آرام ہے اللہ اکبر و کبھی یہ خیرپور جو ہے کی کسی زمانے میں ریاست تھی اور اس کا اپنا بادشاہ ہوتا تھا وہ بادشاہ ایک سندھی سائی کا احترام کرتا تھا اور لوگوں کو جو کام کرانا وہ سندھی سائی کو پکڑتے تھے وہ چلا جاتا تھا بادشاہ جی ایک دن بادشاہ نے کہا کہ سائی میں تم سے بہت تنگا ہے تم دیکھتے ویکتے نہیں سفارش کرنے آ جاتے ہو تو اس نے کہا یہ والا کام کر لے اور پھر تم اگر بڑھ نہیں کرو نہیں ایسا نہیں پکی بات بتائے کہا انہیں اگر میں نے کسی کی سفارش کی نا تو یہ میرے چہرے پہ جو داڑھی ہے یہ داڑھی نہیں خاص ہوگی نہ محاورہ رکھا ودا بل واقع سائی نے کہا ٹھیک چلو نکل گیا جب دربار کا نکلا باہر ایک بوڑھی عورت گڑی ہے وہی سائی وہی سائی میں پٹ گئی وہی سائی میں لوٹ گئی وہ تمام برباد ہو گئی یہ اس کے ساتھ کھڑا رہا دیکھتا رہا اس کو آئے ہائے پھر چیک اٹھا کر کے اندر گیا السلام علیکم وعلیکم السلام سائی بھائی باہر ایک بہت بری عورت بہت پریشان کریے اور وہ جتی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس کا کام کر رہے ہیں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ضرور کریں گے لیکن ابھی آپ نے کیا وعدہ کر کے نکلا اس نے کہا جب میں باہر نکلا اور میں نے اس بری عورت کے رنگین چہرے پر اس کے ماتم کے آنسو دیکھے تو مجھے میدان بخشر کا نقشہ سامنے آیا آنسو لگ گیا تھا میں نے ایک طرف اس کے آنسو ڈالے ایک طرف اپنی داڑھی ڈالی میری داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں اس کے آنسو بہت زیادہ ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دڑکتے ہیں کسی کا عمر بر رونا یہی بیکار جاتا ہے بادشاہ بہت نیک دل تھا رحم دل مسلمان تھا وہ اٹھا سائی کے پیروں میں خر رکھا معافی مانگی کہا آپ جب آئیں گے میں کبھی رہ سکوں مانوں گا آپ پر کوئی پابندی نہیں آپ واقعی اللہ کے نیت بندے معین الدین چشتی نے شہابدین غوری سے ہندوستان فتح کرنے کے بعد قطبین احبک کو دہلی کا بادشاہ بنایا ہے مئی اللہ تاریخ مئیڈن ایک آدمی نے مئین الدین جشتی کو کہا حضرت دہلی میں بڑا کام کوئی مجھے جانتا نہیں نا میں کسی کو جانتا ہوں خود بدبین تک کیسے پہنچوں گا مین الدین جشتی نے کہا جب جانا ہو تو آ جاؤ ایک دن اس آدمی نے گٹلی باندھ کے اور شیخ کے پاس آیا حضرت معیندین جشتی نوور اللہ عمر قدعو کی خدمت میں اور ان کو کہا کہ مجھے دہلی جانا ہے آپ کوئی خط دے رہے معین الدین جشتی نے کہا خط نہیں میں خود چلوں مجھے اتنا چھوٹا سا کرنا ہے جانا ہے معین الدین چشتی یہاں راجواڑوں میں ہوتے تھے راجواڑوں سے دہلی بہت دوں تشریف لے گئے خطب الدین کو پتا چلا دربار سے باغتا ہوا بغیر جدا پہنے آیا حضرت حضرت کیا ہوا کہ آپ کے ٹہلے کا میں آپ کے کلبروں میں ایک ظالم نے اس مظلوم کا سر کچل کہتے میں سب کچھ کرتا فرمایا جب میں نے اس کا درد و غم اس کی پریشانی دیکھی اس کا کفارہ مجھ سے بغیر اس کے کہ خدا جاؤ نہیں ہو سکتا تھا میں یشفا شفا تھا نہ کلو نصیبوں میں یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں ووٹ یہ ووٹ یا تو امانت ہے تو امین کو دینا چاہیے خیانت نہیں کرنا چاہیے یا یہ ووٹ شہادت ہے تو جھوٹی گواہی دینا غلط ہے احل کے حق میں ہم ہاتھ کھڑا کریں پرچی ڈالیں یا یہ شفاعت ہے سفارش ہے کہ ہم آپ کو ایم پی اے یا میں نے بنانا چاہتے ہیں تو شفاعت کا مسئلہ سامنے یا یہ وکالت ہے تو وکیل اس کو بناتے ہیں جو ماہر فنڈ ہوں جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ یا کل لہو نصیب نہ ہوگا اس کے لیے اس کا اس میں سے آج لوگ اتنے لالچی ہوئے کہتے ہیں میں کیوں سفارش کروں عاللہ مجھے کیا ملے گا تو تجھے اجر نہیں ملے گا ثواب نہیں ملے گا نیک سفارش پر اللہ اضر نہیں دے گا مجھے و ثواب کی ضرورت نہیں ہے اللہ بہت بات اور شفا شفاتن سیتن اور جو کوئی سفارش کرے سفارش نہ جائے یا کلو کفلوم میں رہا ہوگا اس میں سے بھی ایک بوجھ اس کے لیے کہ جو بوجھ ہی بھاگ ہوئے راقی بجے پہ نصیب حصہ خوش قسمتی کو کہتے ہیں اور کفل لگا ہوا پار بوجھ و کان اللہ ہوں انا کل شیئم مٹیتا اور اے اللہ ہر چیز کو وقت کرنے والا ایک طاقت کے ساتھ ہے ہر چیز ویسا ہوئی تم بتہیت <بِتحييتٍ> اور جس وقت تمہیں سلام کیا جائے کوئی سا سلام فہیو بے اخسن <مِنَا> بس جواب تو اس سے بہتر اور جا اس کو لٹاؤ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات ویسی طریقہ جن تو جن تلا رام ہو دو دبل گلام ہو پکواس فرافا تو ہی نہیں کلاس طرح میں سے پخیرہ نہیں ہر کر رہا ہے دیکھنے کو اس سے بہتر کلام ہر قوم میں آمد رفت کے آداب ہے افسوس کہ اردو میں نہیں آئیے آئیے مطلب یہ جائیے جائیے یہ کچھ بات ہے آئیے آئیے ویلکم موسٹ ویلکم سر یہ تو انگریزی خوشاب مست یہ تو فارسی ہے اردو لشکری زبان ہے وہ کہتے ہیں ہم کہاں سے لائے سو مہمان نوازوں کے ہاتھ زیادہ آزاد ہوتے ہیں کدار والے کہتے ہیں خریف وجراہ والا اللہ آپ کو ہمیشہ لے آئے بہت زبردست بھی بولا ہے یہ خریف خجراہ پسر کر وہ راخلی تم بتہیت جب تمہیں سلام کیا جائے کوئی سا سلام نہیں اسلامی سلام گڈ مارننگ گڈ نائٹ گڈ نون اسے سے کیا نکلے گا شب بخیر صبح بخیر تیرا دن موسم بہار کی طرح ہو تو سلامت رہے ہزار و برس اور ہر برس کے ہو دن پچاس ہزار سمار اللہ یہ اردو کہ جو قدیم و دبا ہے ڈاکٹر عبد دوسمک سے نے ایک دفعہ مجھے دعا دی میرا دی عجیب دعا زبردست عجیب ہوا ہے کہ اللہ تعالی یہ ہری ٹہنیوں پر مشتمل گنا درخت ہرے پتوں اور پھول اور پھلوں سے لگا ہوا دار اور پھلدار درخت ہمارے مفتی صاحب کی زندگی بہت دیر تک موسم بہار پہ رہے اور اس کو خزانہ ایک دن نہ لے پا ہریا گا گرا دا گڑ سرانگو پان ڈکا دشن گرے میں ش پسپرلی چیت خزانو نہ اللہ ہمام مطلب یہ ہے کہ اچھے آداب سے پیش ہیں مغل نہ کرو ورنہ زبان تمہاری بری ہو جائے گی کامل وکمل طریقہ انتظار کرو یا ایک بزرگ ہے جب میں آتا ہوں وہ کھڑے ہو کے دعائیں دیتے مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں ان کی دعائیں عجیب عجیب دعائیں مجھے و عزیز منور ورشا کو دیتے ہیں اور وہ دعائیں اللہ آپ سب کو نصیب کرے اور سب اس کے مستحق ہے انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ ویزا ہوئی تم بتا اور جب تمہیں خوش خوشآبدید کہا جائے خوش خوشآبیب کی طرح فائی ہو بے پس جواب دے دو بہتر اس سے اور ادو یا وہی لٹا دو کہتے سلام کرنا بھی ایک کرے گا مجمہ میں اور جواب بھی ایک کا جو ہے فرض کفایہ ہے اور سلام کرنا سنتی کفایہ ہے لیکن اگر سب لوگ بھی جواب دے تو کوئی حرج نہیں آرو رشید دربار میں بیٹھا تھا نرساپور میں اچانک شور مچ گئے وزیر سے کہا پتہ کرو کیا ہو رہا ہے کوئی جلوس نکل رہا ہے کیا واپس آیا کہنے لگا نہیں عبد اللہ عبد المبارک کو چھینک آئی تھی اور اس نے کہا الحمدللہ اور وہ جو تیس ہزار شاگرد پڑھنے آئے انہوں نے کہا یارحم تو پورا بغداد کیا نیساپور اڑ گیا یا اللہ اللہ ذاروں کو چین کا جواب دیا جائے ہند اللہ خانہ الک ال شہ حسیبہ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے علماء نے آیات کے ذیل میں یہ بھی کہا ہے کہ اسلام اسلامی تحفہ ہے غیر مسلم کو نہ کیا جائے اللہ ایک مجبور ہو معذور تو سلام میں نیت اسلام کریں سلام میں توفیق خیر مانگے اور سلام کے ذریعے مختلف اس کی ہدایت کے پہلو اللہ سے مانگے اللہ روح البانی میں تو ہے لو سل کافرن تب جیلن لو سل کافرن تب اگر کافر کو تعظیم کے طور پر سلام کیا تو سلام کرنے والے کا ایمان سلب ہو جائے کا اللہ, اللہ اللہ اللہی ہے نئی اما بوجھ بدل وہی لم نک ملا مل کے عما ضرور اکٹھے کرے گا تم کو قیامت کے دن لا رہی بسی جس کے آنے میں شک نہیں پون استکو من اللہ حدیثہ کون زیادہ سچا ہے اللہ سے باتوں میں فما لكم في المنافقين في أتين والله أركصهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أدوى لله ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواك فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت سدورهم أن تقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلتهم عليكم فنقاتلوكم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 فإِلَّم يَتَّزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَقُفُ أَيْدِي وَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ظَقِفْتُمْ وَأَوْلَاهُمْ جَهَنَّمَ لَا لکھ سلطان سورہ فاتحہ میں الوہیت کا مسئلہ تھا انعام یافتگان اور مخدوبین یعنی یہود اور دوالین یعنی نصارا کا بیان تھا مخدوبین کی مذمت میں تفصیل خطابات ثلاثہ کے ساتھ یہود کو ان کی نعمتیں اور زمانے یاد دلائے گئے اور انہیں ان کی بدعنوانیوں پر تمبی بلی کی گئی اور مسئلہ جہاد کا انفاق کا آداب تنظیم کا رسالت شبہات اور توحید سو آیات میں بیان ہوا تو دوسری صورت عال عمران شروع ہوئی جو رد نسوارہ میں تھی سورت کا مقصد وہ لوگ جن کا ضم فاتحہ میں ہوا ہے علین کے نام سے ان کی تفصیلی قبائح بیان ہوئے اور وہ چھ شبہات جس پر مسیحیت کا بنائے ان کا رد کیا گیا چھ غور نقول پیش کیے گئے صحیح قول کے مطابق عیسیٰ مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے ناسوتی عالم میں تینتیس سال گزارے ابدیتی مسیح پر تینتیس نکات بیان کیے ان کا شجر سب تک بیان فرما لیا تاکہ ان کے الہ شریک الہ ابن الہ کے تمام تخیلات رد ہو جائے بقرہ کے اندر جہاد میں اوصاف عشرہ سے عسکری مجاہد سپاہی کی تربیت کی گئی تھی اسے میدان میں اتارا اور بدروہد ان سے لڑوایا گیا اور وہ کامیاب پایا گیا تو صورت اختتام پذیر ہوئی تمام ان مسائل کے ساتھ جو یہود اور نصارہ میں انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے قبائح کے طور پر پیدا ہوئے تھے اور ان کی تلقین کی گئی ہے منس بروسو برو رابطوں یہ تین مرحلے ایسے ہیں کہ جن میں قبائح رکھتے ہیں اور خوبیاں و کمالات آتی ہیں تو ایک ایسی صورت جن میں خوبیاں اور کمالات متصفین کی زیادہ ہے وہ صورت النساء ہے کیونکہ یہ انہم طالعم کی تفسیر ہے ہم نے سہولت کے لیے عرض کیا تھا کہ سورت کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں ستاون آیات ہیں اور سولہ مسائل ہیں یہ لوگ خود کر سکتے ہیں دوسرے حصے میں آٹھ مسائل ہیں وہ حکمران کی ضرورت پیش آئے گی خزائے خاضی ضروری ہے اور یہ پچہتر آیات ہیں صورت کا اخیر لوگوں کی تقسیم پر مشتمل ہے تاکہ ہر فرد ہر جماعت ان کے اوصاف کے ساتھ معلوم ہو اور آدمی ان کے ساتھ برتاؤ کر لے اسی زمن میں مسلمانوں کو جو بعض اصلاحات کی ضرورت تھی مخالفین کو جو بعض تنبی کی ضرورت تھی جنہیں تفسیری اصطلاح میں المور المسلحہ الممدہ لسول النہم ون رد دل <تصفيق> وہ بیان ہوتے رہتے ہیں جن میں سلام کا مسئلہ آیا اب ایک اور مسئلہ ہے کہ منافقین کے بارے میں آیات نازل ہوتی رہی اور ان کی شرارتیں واضح ہوتی جا رہی تھیں دو رائے قائم ہوئی ایک یہ بھی ہمارے جیسے ہیں کچھ نہ کہا جائے تاکہ ہمارے خلاف سوئی زن پھیل نہ جائے دوسری رائے یہ تھی کہ یہ کافر ہے صرف دو قدہی کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں ان کو کافروں کے ساتھ ملاؤ دونوں میں کچھ شدت پائی جاتی تھی ایک میں بہت نرمی دوسرے میں بہت گرمی قرآن نیا ضروری رسول ذکر کیا فمان کم فی النافی نفیتا تمہیں کیا ضرورت ہے منافقوں کے بارے میں دو کرو ہونے کی خواہ مخواہ اپنے ایک اختلاف ظاہر کرتے ہو تو آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ناکارہ لوگوں کے بارے میں رائے کا اختلاف ٹھیک ہے مقصد کا اختلاف نہ ہو کا سبوم بیماں کا اللہ کل جی دے گا ان کو ان کے کیے کی وجہ سے اللہ و تن فو کو رسوا کرے گا اتری دوں نہ انتہ دوں منا دیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دون کو جن کو اللہ نے بیراہ کیا ہے میدلی فلن تجل سبیلا جس کو بیراہ کرے اللہ ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے رائے ہدایت یہ پہلی تنبی نرم جماعت کو کی ودو ود لَوْ تَكْفُرُونَ وہ تو چاہتے کہ کاش کہ تم بھی کرو. کفر کرو کما کفرو جیسے وہ کافر ہوئے پتگون سوا بس جیسے ہو جاؤ بلا تک تق میں نے وہ بہ بس مت بناؤ ان میں خیر خواہ اولیاء بنا خیر خواہ حتہ یو حاج روفی سبیر یہاں تک کہ وہ ہجرت کر رہے خدا میں فن طلو پس کر انہوں نے منہ موڑا فخم پکڑو نے وقت لو ہم مارو نے حیثم ولا تَتَّخِذُو وَلِيًا وَلَى مت سمجھنا ان میں کسی کو اپنا دوست نہ مددگار یہ کبھی کام نہیں آئے گی نرم رائے کو بری طرح مسترد کر دیا و مگر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملتے جلتے ہو ان لوگوں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد پیمان ہو او جاو کم حسرت سور ہو یا یہ آئے تمہارے پاس قد حسرت دراحانی کے سیدھے ان کے تنگ ہونے لگے ایو کم تم سے کتاب کرنے سے او یو قاتلو خوم یا کتاب قوم سے کرے یہ نہ تمہیں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ اپنے لوگوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور ایک ایسی قوم کا سہارا لیتے ہیں ان کے مقابلے میں آتے ہیں کہ تمہارا ان سے منہ ہے یہ ایک عجیب غریب بات ہے مثلاً چند پارٹیوں کا سیاسی اتحاد ہوا ہے ان میں ایک ایسی جماعت آ رہی ہے کہ اس اتحاد میں شریک ایک جماعت پیچھے ہٹ جائے گی آیات سے پتہ چلا ہے کہ ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دو ان کو معذرت کر لو کہ آپ فی الحال دور رہیں ہمارے اتحاد کو نہ توڑے شاء اللہ وسلطم علیکم اگر اللہ چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا تم پر فلقات تم سے کتاب کرتے پہنے کو اگر یہ تم سے دور رہے فلم یوقات وہ و تم سے کتال نہ کرے والل مسلامہ اور پیش بھی نہ کرے تم کو سنا ہما جال اللہ کم علیہ سبیلا بس نہیں بنائے اللہ نے تمہارے لیے ان پر راہ و رسم یہ دور رہے تم سے قطال نہ کرے اور تم کو سنا پیش کرتے رہے والل مسلامہ تو پھر ان کے خلاف کاروائی کرنے کی تو اجازت نہیں ہے ستجی دونوں خریدا ان قریب پاؤ گے کچھ اور لوگ یوری دونا یا منو کم وہ چاہتے ہیں کہ تم باور کرو ان پر تمہیں اتنی دلانا چاہتے ہو یا امنو قوم اور اپنی قوم کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں دیکھو یہ بڑی خطرناک بات ہے ایک ہی وقت میں دو پارٹیوں کو مطمئن کرنا غلامہ ردو ال الفتنتی ارک صوفیہ جب کبھی ان کو واپس کیا جاتا ہے سازش کی طرف یہ واپس اون دے مو گر پڑتے ہیں اس میں فی الم یا تزلو کوم بس جبکہ یہ تم سے دور نہیں ہو رہے ہے وہ کوم سلامہ اور پیش نہیں کرتے تم کو سلاح و ایدی ہوم نہ ہیں یہ سب نفی پرتف ہے فعل یا تزیلو وَلَمْ ولم إِلَيْكُمُ القو وَلَمْ کم السلم ولم یقف وغضو ہو بس پکڑو انہیں وقت الو ہو مارو انہیں ایسو شقیف جا وہ جالنا کیونکہ یہ اگرچہ اپنے آپ کو تمہارا ظاہر کرتے ہیں مگر ان کا عمل بتاتے ہیں کہ یہ مخالف ہے آیات میں بصیرت ہے ان لوگوں سے بچنے کی جو عقیدے میں اور اتحاد میں مخلص نہیں کہ ان سے سلوک سخت کیا جائے کا نل اب اس میں مارداڑ بھی ہوتی ہے ایک جماعت آ رہی ہے ہم نہیں آنے دے رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہمیں ان کا نظریہ معلوم ہے ہمیں ان کا روش معلوم ہے کہ وہ مفید نہیں ہے تو کبھی مارداڑ تک بات پہنچ سکتی ہے سخت منع فرمایا کہ مومن کی حیثیت سے مومن کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ کافر کو مار رہے تھے مومن کو لگ گیا آپ شکار کر رہے تھے ایک مومن کو تیز دو گولی لگ گئی اما کا نل مومن المومن إِلَّا خطان جائز نہیں مسلمان کے لیے کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے غلطی سے قتل ہونا بھی تو سانحا ہے غلطی بھی تو ایسی ویسی نہیں ہے مومن کی جان چلی گئی چنانچہ جوش کی سزا ومن قتل عمومن خاتان جو کوئی قتل کرے مومن کو غلطی سے ف تحریر قبت پس آزاد کرنا ہوگا ایک غلام و دیت مسلمت اور خون بہا دینا ہوگا ان کے اہل و ویال کو یعنی مقتول کے رشتے داروں کو اللہ سو تکوں مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں کہتے ہیں کہ خون بہا اگر نہ لیا جائے تو شہادت کے درجات بڑھتے ہیں خن بہا لینے کی صورت میں شہادت میں ذوف آتا ہے خفت کی ہے فقا کہتے ہیں اور خون بہا قتل خطا کا سو اونٹ ہے اور نرمی سے ادا ہوں گے ہر سال دس بیس ہر سال دس بیس لیکن اگر قاضی کو اور پنچا کو پتا ہے کہ صاحب توفیق کے قاتل تو فورن لینے میں بھی قباہت نہیں ہے شیخ الہند کے حاشیے میں اس جگہ لکھا ہے کہ دو ہزار سات سو روپئے بنتے ہیں یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی اور چیز تھی یہاں ڈال دی گئی ہے اول تو روپے لکھنا ہی نہیں چاہیے روپوں کا کو کوئی تعلق نہیں خون بہا سے خون بہا تو قتل خطا میں بھی سو اونٹ ہے اور قتل آمد میں بھی سو اٹھے قتل خطا میں خفت کے ساتھ کچھ تخفیف کے ساتھ ہے اور قتل آمد کے ساتھ شدت کے ساتھ ہے تو کوئی حساب بھی ایسا نہیں بنے گا جس میں دو سات سو بنے یہ کوئی اور بات کی کاغذ پر شیخ خلند نے لکھی تھی غلطی سے یہاں آ گئی <coughs> وما فن کا نمن قوم ادول ادول قوم بس اگر ہے وہ مقتول ایسی قوم سے کہ وہ دشمن ہے تمہاری وہ مومن لیکن مقتول خود مسلمان تھا ہندوستان کا کوئی آدمی ہمارے فوجی سے مرا وہ مسلمان تھا لیکن تھا کافر قوم میں تحریر القبد مومنا پھر بھی آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن بینکان بن قوم امبئی نمبین امی ساک اور اگر مقدول ایسی قوم کا ہے کہ تمہارے ان کے درمیان عہد و پیمانے صدیت مسلمت للاحلی خون بہا حوالہ کرنا ہے ان کو اس قوم کو خون باہ نہیں دیا جن سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے اس قوم کو خون بہا دینا ان کا آدمی مومن ہمارے ہاتھ سے مرائے وہ تقریر و اور ایک غلام آزاد کرنا ہے جن جن صورتوں میں غلام آزاد کرنا ہے اور خون بہا دینا ہے اور آدمی نہ کر سکے فمل لبی ہے جت جو نہ پائے پسیا مشہور ہی نہیں متداب روزے رکھنے ہیں دو مہینے پیدر پہ پی توبتمن اللہ یوں تو بقبول ہوگی اللہ کے ہاں وکان اللہ من حکیم اور مت والا یہ <تصفيق> تو وہ صورت تھی جس میں آدمی جو مرا ہے وہ مومن تھا مارنے والا بھی مومن تھا لیکن وہ آدمی مختلف الحال تھا کافر قوم کا تھا ایک کافر قوم کا تھا لیکن ہمارا ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں تو دو کافر قوم کا تھا لیکن ہمارا ان کا معاہدہ تھا تھی. اگر چوتھی صورت ہو تو وہ احمد کی بنے گی ہم اقت المن متا اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر فقار کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل احمد جس کو کہتے ہیں کہ ایسے آلے سے اس کو قتل کرے کہ جس سے جلدی گردن کٹتی ہو جس کو کہتے ہیں آلے دھار دھار تیز آلہ جیسے چورا چاقو کینچی ایسی کسی چیز سے اس کو مارا جس سے مرنے میں دیر نہیں لگتی وہ قتل احمد ہے اور اگر ڈنڈوں سے مارا سوٹوں سے پتھروں سے تو یہ شیب احمد کہ جاتا ہے سزا تقریباً وہی ہے جو کوئی قتل کرے مومن کو جان بوجھ کر وہ سزا اس قتل کی جہنم و دوزخ کی شکل میں خالدن فیحا قاتل پیشہ رہے گا اس میں وہاں اللہ علیہ اللہ ناراض ہوں گے اس سے بہت زیادہ وہ لانہ لانت وہ بھی اس پر وہ اور تیار کیے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب آیت کے پیش نظر بعض صاحب و تعبیر ان میں ابن عباس بھی ہے اکابر ہند میں شاہ عبد القادر محدس دلوی یہ لوگ کہتے ہیں کہ قتل آمد کا مرتکب کافر ہے اور محلت فرنار ہے جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ محلت فرنار ماقس فرنار ہے مقص طویل کے ساتھ اور کافر تو نہیں ہے اگر قتل کو جائز نہیں سمجھا یا منو اے ایمان والو اذا ضربتم تم ہی سبھی دلائے جب تم سفر کرنے لگو ملکوں میں مختلف راہ رسم سے چلتے ہو متبی انو خوب چھان بین کرو ولا تبول المن القائد کو مسلامہ لستمو مت کہو ایسے شخص کو جس نے پیش کیا تم کو اسلام یا سلام کی تو مومن نہیں ہے بعض صحابہ بعض مقامات پر تشریف لے گئے تھے رضا کے ارادے سے وہاں ان کو کوئی یاد بھی مل گیا اور یہ غزا کر چکے تھے فتوحات ہو رہی تھی وہ بھاگنے لگا تو یہ پکڑنے لگے تو اس نے پہلے تو کہا السلام علیکم السلام علیکم القائد السلامہ اور جب انہوں نے گرفتار کر لیا مارنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صحابہ چونکہ عالم الغیب نہیں تھے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ وہ تحفظ بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور انہوں نے اس کو قتل کر لیا اس پر اللہ رب العالمین نے بڑی ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ اے ایمان والو کہیں بھی تمہارا سفر ہو اور ایسی صورت آل پیش آئے تو اچھی طرح چھان بین کر لو ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تمہیں سلام کرتا ہے تم کہتے ہو مسلمان نہیں ہو تب تغون ہر الحیات الدنیا دنیا ڈونڈتے ہو دنیا کا ساز و سامان فائند اللہ بغان وہ بس اللہ کے ہاں غنیمتیں بتیری کزال کا کن تم میں ممن اللہ علیکم فتح اسی طرح سے تم پہلے اللہ نے تم پہ احسان کیا پس اب تم بھی چاند بین کرو اشارہ ہے کہ پہلے تم بھی کفر کے نلخے میں تھے ان اللہ حکا نہ بھی ماتا بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار مسلمان جو جہاد میں جاتے تھے دو قسم کے لوگ تھے ایک بلفیل جہاد میں شریک ہوتے تھے اور ایک موقع کے انتظار میں ہوتے تھے جو بلفیل جہاد میں شریک ہے ان کو مجاہدین کہتے ہیں اور جو بعد میں جائیں گے ابھی گھروں میں ہیں ان کو قائدین کہتے ہیں کہ وہ قائد نہیں ہے وہ قائد ہے یہ قائد خود سے بیٹھنے سے ہی نکالیں گے قائد وہ تھے جو گھر بیٹھا رہا ہے نہیں ہے برابر گھر میں بیٹھنے والے مسلمان جب آیات نازل ہو رہی تھی تو عبداللہ ابن امی مختوم نبینا بھی آ بیٹھ گئے تو اب تالا نے کہا گئے رول مگر وہ جو معذور ہے وہ معاف ہے ولب جاحدونفی سبین اللہ اور وہ جو جہاد کرتے اللہ کے راستے میں بھی اب مال مال اور جان سے فت اللہ المجاہدین بے والم وحن فسم القاعدین دراجہ دی اللہ نے مجاہدوں کو مال و جان سے بیٹھنے والوں پر خاص قسم کا درجہ ہے وہ کلواد اللہ الحسنہ سب کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا بہترین اشکار یہ ہے کہ وہ تو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا وعدہ ہے تو میں نے تقریر میں پہلے اس وہم کو دور کیا کہ وہ بھی جانے کے انتظار میں لیکن بلفیل کچھ گئے وہ مجاہد ہے اور کچھ گئے نہیں جانے والے وہ قاہد ہیں وعدہ اس لیے ان کے ساتھ اللہ تعالی کا بہتری کا ہے کہ ارادہ ان کا بھی جہاد کا ہے اور وہ بھی جہاد کے منکر نہیں ہے وفت اللہ المجاہدین القائدینہ اجرنظیمہ اور برتریدی اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر کی شکل میں درجات امن خدا کے یہاں بڑے درجے و وہ مقفرتاً بخش و رحمتن میں ربانی وہ کان اللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا نہ ہم والا اب وہ لوگ جن کا کوئی عذر نہیں تھا اور انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی حق جہاد جسے اسلام نے جہاد کہا ہے اور جس کی اسلام کو ضرورت تھی اور ایک مومن ہونے کے باوجود اس میں شریک نہیں ہوتا اس پر وعید شدید ہے ان نلزیر توفع ہوں ملائے بے شک وہ لوگ جن کی روح کرنے لگے ملائک ظالمی انفسم اور ظالم ہو وہ ظالم کیا ہے بغیر کسی وجہ کے جہاد میں شریک نہیں ہو رہا یہ ظالم وہ ظالم تم ظلم سے بچوں ان کی مدد کرو ان کے لیے کمک اور امداد جمع کرو ان کے بال بچوں کی نگرانی کرو کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ پیراؤ اور اس ن ڈبنے والی کشتی میں شریک ہو جاؤ مجاہدوں کی کشتی ڈوبتی نہیں ہے وہ ہمیشہ برسر اقتدار رہتی ہے اور اللہ ہمیشہ اس کو عزت و سروخروئی عطا فرماتے ہیں کالو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں فی مکن کہاں تھے اتنا بڑا جہاد ہو رہا ہے جہان کٹ رہا ہے خدا کے نام پر توحید پر اللہ کی وحدانیت پر تم کے ڈرتے کالو کنڈ نہ مستعفی وہ کہیں گے ہم بے بس تھے زمین میں ہمیں کمزور کر دیا گیا تھا ہم بے بس تھے جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں مجاہدین کا نام لینا مشکل تھا جس قوم قبیلے میں ہم آ تھے وہ لوگ جہاد میں نہیں جاتے تھے ہم اگر جہاد کا نام لیتے ہمیں شرپسند کہا جاتا تو فرشتہ کہیں گے الم تکنر دلہ ایسا تک کیا خدا کی زمین بڑی پڑی نہیں تھی تو تاجروفیا وہاں چلے گئے کیا ضروری ہے کہ تم ایسی جگہ رہتے ہو جہاں مذہب پر تمہیں عمل کرنے میں آزادی نہیں ہے آیت سے علماء نے دو مسئلے مستمد کیے ایک تو یہ کہ یہ وعید شدید فرضعین جہاد کے لیے ہوگا فرض کے فائدے میں تو سب کا جانا ضروری نہیں ہے فرضعین جہاد نہ افغانستان کا تھا اور نہ عراق کا ہے نہ فلسطین کا ہے فرزین جہاد وہ تھا جو پیغمبر کے زمانے میں تھا جس میں سمائے عورت اور نابیناؤں کے اور بیماروں کے کسی کو نہیں چھوڑا سب کو باہر نکالا تھا یہ بہت سمجھنے کی بات تھی میں نے برادری مکرم مفتی نظام الدین کو بھی کہا کہ آپ جب جوش میں آ جاتے ہیں تو فرزین لکھتے ہیں مگر فکاہا آپ کے ساتھ نہیں تو خود تسلیم کیا تھا کہ اگر صحیح طرح غور کیا جائے تو پورے عالم میں جو جہاد ہے یہ فرض کفایہ ہے وہ افغانیان وہ عراقیان وہ فلسطینیان جو لگے ہوئے کو کافی ہے کیے میں تو پھر خامن سے بیوی نہیں پوچھے گی غلام آقا سے نہیں پوچھے گا قدیز نہیں پوچھے گی سب شریک ہوں گے فرضین میں تو پھر جمعہ اور عید منعقد کرنا ناجائز ہوتا ہے یہ چھوڑ کر کے جانا ہوتا ایسی صورت حال پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی اس لیے علماء نے جہاد کے بعد بے زیادتی کی جو خروش میں آ جاتے ہیں مجاہدین ان کی اچھی دعوتیں کرتے ہیں ڈاٹسن اور بڑی بڑی گاڑیاں دیتے ہیں اور مجاہدین کے نام پر ان کے بھی بلے پلے ہوتے ہیں تو پھر اوش آواز نہیں رہتے جہاد کو فرزین کہنا آسان کام نہیں بہت مشکل کام فرزین کا لفظ سنائے مانا نہیں سمجھا کبھی فرزین میں درد کہاں جائیں ہے کہ آپ بیٹھ کے حدیث پڑھاتے ہیں فرزین میں تبلیغ کا کہاں ہو سکتی ہے مبلغین کو سب کو جانا پڑے گا اس لیے افغانستان کی آزادی کے لیے جو جہاد شروع سے آج تک ہوا ہے ایک دن بھی فرزہ نہیں غلط کا ہے جس نے کہا ہے فقہ کا اور حدیث کا خون کیا ہے عراقیوں کا جہاد فلسطینیوں کا کشمیریوں کا سب فرض کے فائدہ فرض کے فائد کے تین مطلب ہوتے ہیں ایک تو جہاد برحق ہے دوسرا کسی نہ کسی طرح کے ضروری ہے اور تیسرا یہ کہ جو پہنچ سکتے وہ پہنچے جو نہ پہنچے مال و دولت کے ذریعے ورنہ دعائے مسلم مسلم مسلم کے ذریعے ان کو سرفراز رکھے اور انشاءاللہ مغفرت ہو یہ تنبیر شدید ان لوگوں کو ہے جن پر جہاد فرض عائن ہو چکا تھا اور انہوں نے شرکت نہیں کی تو فرشتہ کہیں گے زمین تو بڑی پڑی تھی وہاں چلے جائیں فولہ کا ماواہم جہنم ان لوگوں کا ٹھکانا تو زخ ہے وسات مسیح اور بہت بری بازگشتیں گشت بہت بری بات ہے کہ انہوں نے فرض اینڈ میں شرکت نہیں اس وحید کا کون مستحق ہے پاکستان میں سوائے ان لوگوں کے جس طرح سے جہاد افغانستان کی مشروعیت کے قائل نہیں تھے اہل زیب اور دلال آہل یا نے بے دت مستدین مگر وہ لوگ جو ناتوان تھے مردوں میں سے عورتوں میں سے اور بچوں میں سے بعض مرد کمزور ہے سرمائے نہیں ہے جانے کا یا صحت نہیں ہے یہ جی عورت اور بچوں کا ہے لا لاستتیلتن طاقت نہیں رکھتے تھے ہیل کرنے کی بھائی یہ بھی ہیلا ہے نا کیا آپ گرو کہے کہ میں مدنی مسجد جا رہا ہوں اللہ والے جمع ہے مکی مسجد جا رہا ہوں اور وہاں سے آپ جہاد پر روانہ میں روانا ہوا ہے, ہے ایسا ہونا چاہیے کب جب ضرورت ہو بلا ضرورت کے وہاں جانا مسلمانوں کو شکست دینے کے متعدف ہے لوگ عقل سے کام نہیں گئے تھے مجھے بڑی حیرت ہے کہ مولانا محمد عمر جیسے استقامت میں نے زمانے حال میں مفتی محمود کے بعد کسی مومن کی نہیں دیکھ ایک دفعہ ہی کہا کہ بھر دیا نا این ناتار کے زمانے میں اطلاع آئی کہ مت میں جو لوگ ضرورت نہیں نقصان ہو رہا ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں بہت استقامت والا مسلمان ہے اللہ تعالی نے جو استقامت دیے میں اس پر اکثر بڑا حیران رہتا ہوں آج بھی اس نے کوئی زیادتی کا حکم نہیں کیا اور ابھی تک ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ پاکستان ہمارا محسن ملک ہے جب ہمارا کوئی نہیں تھا ہمیں پاکستان نے سہارا دیا ہے اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ امریکہ کی گریف میں ہیں اور ہم ان کو بھی امریکہ سے آزاد کرائیں گے اور خبردار کے طالبان کی طرف سے ایک گولی پاکستان کی طرف گر پڑی اب بھی مولانا کا حکم ہے اور شدید ترین غضبناک ہوتے کہ کیوں پاکستان کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے وہ ہمارا مقصد وہ جو آج سے بیس سال پہلے کہا ہے آج بھی اس پہ کہا ہے کچھ بھی ہو وہ پاکستان سے ہم کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے وہ مجبور ہے ان کا عذر ہے وہ مغرب کی گریف میں ہے انہیں تکلیف ہے حالانکہ اگر وہ ایک اعلان کر لے تاکہ امریکہ اور نیٹو چھوڑو اس کو پکڑو ان کو جانچ بچانی مشکل ہو جائے لیکن انہوں نے ہمیشہ رائے راس کا درس کیا ہے نہایت احتال پسند انسان ہے اور اس کو سمجھانے والے علماء آفرین ان کے علوم پر اور ان کے قد و خدامت پر انہوں نے تو فرزین فرزین کے گیت گائے انہوں نے کبھی نہیں گایا ان سے جب بھی میں نے پوچھا انہوں نے کہا نہیں صحیح فرض کیوں گا فرزین جیشے تیرا گرابر ٹول نظام میں دنیا مفاسج. لا فاسج لائےستتیل یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کوئی ہیلا کرنے کی بھی وہ بابا ہیلا تو کرنا چاہیے ہاں؟ ہیلا جہاد میں جانے کا ہیلا اسلام کو تقویت دینے کا ہیلا وہ لایا تبیلا اور نہ یہ راستہ پاتے ہیں نکلنے کا فوڈا کا صلاح ہو یا ہو یہ جو لوگ ہے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے ان کو وقان اللہ فون غفورا اور اے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا عجیب بات ہے قرآن کریم نے کہا کہ جہاد ضروری ہے میں نے کہا یہ فرزین جہاد ہے اور تمام نے تسلیم کیا ہے فرض ہے ن فرض کفایہ کا فرق یہاں مطالعہ کرو اور میں نے گزارش کی کہ ہماری آداشت میں پوری دنیا میں جو جہاد ہوا ہے خواہ وہ کشمیر میں ہے یا بیت المقدس کی آزادی کے لیے فلسطین میں یا امریکہ اور دیگر مغربی گماشتوں سے بچنے کے لیے عراق میں ہے یا افغانستان کی سرزمین پر ہے الگ تحقیق یہ کفای جہاد ہے اس میں ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی جہاد آد فرض عین نہیں ہوا ہے فرض عین کہنا فقی لغزش ہے یا ویسے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے مفتی نظام الدین صاحب مرحوم بھی مجھے نجی مجلسوں میں کہتے تھے کہ این نہیں ہے لیکن تتوس طرح رہا تھا غالباً ترخیب کے لیے کہ اگر کفایہ کہا جائے تو لوگوں میں ڈر بھی آ جائے یہ ایک اور حکمت کی بات ہو گئی ہے آہ. فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے بے بس ہو سکتے ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہے اور بچے ہو جو باوجود چاہت کے شریک نہیں ہو سکتے نہ وہ کوئی راستہ پاتے ہیں نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں تدبیر کو ہیل کا ہیلا ہی لا ستی نہ ہیلتا اس آیت میں شرعی ہیلے کا ثبوت ہے اور آیت نے ترغیب دی ہے کہ ہیلہ ہونا چاہیے لہذا الہیلت و ہیلتان انکانت ابطال حق کن ف مضمومتن و امکانت ل عیسا الحق کن گیلا دونوں طرح ہوتا ہے ناجائز کاموں کے لیے بھی ہو جائز کام کے لیے بھی ایک آدمی کے پاس پانچ تولے سونا ہے سونا جب تک ساڑھے سات نہ ہو زکات نہیں فرض ہوتی اور پچاس تولے چاندی ہے جب تک ساڑھے باون نہ ہو زکات فرض نہیں ہوتی اس نے پانچ تولے کی قیمت بھی چاندی کے تولوں میں کر دیا اور وہ بن گیا ڈھائی سو یا تین سو تولہ چاندی اب زکات فرض ہو گئی یہ ہیلہ محمودہ ہے فقیر بھی اس کا بلا ہو جائے گا اور ایک ہیلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سو تو نے سونا ہے بیوی کو دے دے گیارہ مہینے کے بعد گیارہ مہینے کے بعد پھر اس سے لے لے لے اور دے لے اور دے اور ایک دن بھی زکات فرض نہیں ہوگی کیونکہ بیوی کے امل کے بھاون کے نام ہو جائے تو بیوی غیر مالک رہی زکات ساقت ہو گئی اور جب خاون نے اس کو مالک بنایا تو تملیغ صحیح ہے قبلہ ہولہ نے لاہول سے اسکات زکات ہو جاتا ہے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ال انتصار ان ہیل تلسات خدا شکر ہے نا خلاش ہوا میں مانا کے ٹھیک ہے زابل اور کنڈڑ کے بے صرف اور بے ہوا طالبان تو دھوکے میں آ جائیں گے لیکن جو آدمی پورا قرآن سمجھے گا وہ سنت وہ تو آپ کے علم کا قائل نہیں ہو کہ دھوکہ ہے یہ میرا دھوکہ خدا ہے ہلے کی بنیاد مشروعیت پر ہے آیت موجود ہے میں بڑے پنچیریوں کو کہتا ہوں کہ شیخ القرآن نے یہاں کیا کہا ہے یہاں اس کو کلام کرنا یا تو ہیلے شرعیہ کی ترغیب ہے لا کرتی ہو کہ ان بیچاروں سے ہیلا نہیں بنتا یعنی ہیلا بننا چاہیے اور کتنے ہیلے کے دلائل ہیں اور مسائل ہیں آپ کی خدمت میں جو بہترین کجورے آئی آپ نے پوچھا کہ خیبر کی سب کجورے اس طرح ہے انہوں نے کہا نہیں ہم دو سا دیتے ہیں اور یہ ایک ملتا ہے کبھی تین دیتے ہیں یہ دو ملا آپ نے کہا اللہ ہزار با یہ تو سو گئے اب تمر اب تمر اشیرے بھبیا آپ اپنے کھجورے بیچیں اس کے جتنے بھی اچھی میرے خرید لیں رخت نفل جنسان فبی روکے فشید ہیرے تو ہے اور کیا ہے محمد ابن مسلمہ نے کعب اشرف یہودی کے قتل کے لیے آپ سے کہا اتا دنلی انکول اشین کوئی بات بنا سکتا کہ کل ماشے جو چاہو کرو مار کے آ جاؤ ہلے ہی تو تھا ابو رافیز تھا اہل شام کے قتل کے لیے عبد اللہ اب نے عتیق نے ہیلے کیا لائےستتی ہوں نہ ہیلتن بہت زمانہ ہو گیا میں اس وقت خزانے کا کتنا لو سب وہاں کلام کرتا تھا سورتی یوسف وقت وہاں میں کلام کر رہا تھا ایک بڑے عالم تھے نتا خان گوٹ میں جامع مسجد میں امام تھے توتالئی ڈاکئی ہمارا ایک جگہ ہے وہاں کا رہنے والا تھا وہ پورا خاندان پنجیریوں کا تھا شیخ القرآن کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے وہ یہاں کے بیٹھتا تھا پٹر کے ساتھ اور کہتا تھا کہ توحید بیان ہوتی ہے مزہ آتا ہے جب یہاں میں نے کلام کیا تو وہ مول سب اٹھا چلتے چلتے چلتے ایسے توارت خانے کی طرف گیا میری بھی نظر تھی اس پر چونکہ میں اس کے امراض جانتا تھا جب درس ختم ہوا وہاں چلا گیا ملاقات ہوئی میں نے کہا وہ نہیں صرف کل آپ نے افطار میں پکوڑے یا چنے زیادہ کھائے وقت سے پہلے آپ اٹھے ہو تو خانے گئے اس نے کہا نہیں ایک مواحد زبان سے کمزور مسائل مناسب نہیں میں کون سا مسئلہ کمزور ہے کہیل شریا کا آپ نے جواز پیدا کیا میں نے کہیے تو آیات میں کزال کا کدن علی یوسف اللہ فرماتے کہ یہ تدبیر بھائی کو روکنے کی میں نے یوسف کو تعلیم کی تو وہاں علماء نے لکھا ہے فقی ہے مشروط الہ اس میں جائز عیدوں کا جواز ہے میں نے بھی محسرین کی نمائندگی کی مگر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ناراض نہ ہوں کہ میں نے آپ کا پورا لحاظ کیا ہے کیونکہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اور شیخ خوراک سے بہت پہلے پڑے ہوئے ہیں مجھے آپ کی بزرگی سے بڑی حیا آتی ہے اور میں نے ایک عبارت پیش نہیں کی جو مجھے پیش کرنی تھی ہومایوں کہیں ہو تو مبسو لیا ہے وہ جل لیا ہے مبسو سرسی سی انتیسویں جلد میں ہیل ہے اور شمس المن نے لکھا ہے ہیل شریا قرآن سے سنت سے اجماع سے ثابت ہے کچھ لوگ جو قرآن نہیں سمجھتے وہ نہیں مانتے میں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ چار سو چونتیس میں سرخی مرا ہے اس وقت جو ہیلے کا منکر تھا وہ قرآن نہیں جانتا تھا اور اب جو منکر ہے وہ شیخ ال قرآن کہنا تھا اتنا فرق ہزار سال میں ہو گیا ہے سمجھ تو اس کی ایک آنکھ تھی مورانا کی میں نے وہ سرفی پیش کیا ہے تو میں نے کہا خیر میں بھی اپنی آنکھ ہاں بلا دوں گا دونوں مل کر کے آپ کی مدد ہو جائے گی ماشاء اللہ ہمایوں کمال کرتے ہو ان الحکام المار راجا انل امام جائز تل ان لے شرعی ہی لے شرعی ہی, ہی لے نہیں جمہور علما کہاں جائزے وہ ان دماغ کا رحضا بس زندگیوں نے انکار کیا ہے لہل و قلت تمب الہم فلم کتابیں کیونکہ جاہل بڑے ہیں اور سوچ فکر نہیں کرتے قرآن و سنت میں مبسوت سرسی جلد تیس نسبوں کا فرق ہو گیا سف دو دو نو بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے رات کو اور اس نے بیوی بی کو کہا کہ تم کھانا لگا لو کھانا بہت تھوڑا ہے ہم اور آپ میں جو ہے نا ساتھ بیٹھیں گے اور چپ چپ کریں گے کہ بھئی ہم بھی کھا رہے ہیں مگر کھائیں بھی یعنی کھانا بہت توڑا ہے اور ٹھیک کرنے کے بہانے بتی گل کر دو بخاری میں یہ لفظ ہے کہ جب حضرت کو پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ تم دونوں کے اس فعل سے بہت راضی ہے تو یہ ہیلے دوں کہ چپ چپ کر رہے تھے غریب کھا نہیں رہے تھے کھانا ہی تھوڑا تو یہ معلوم ہوا کہ جس ہیلے سے اسلام کو کسی انسان کو فائدہ پہنچتا ہو اور کسی حق کا افطال نہ ہو وہ ہیلے صرف جائز نہیں مستحب ہے اور بعض اوقات ہیلہ واجب ہے افقان نے ایک ہیلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو پانی کا استنجا کرنا ہے اس کو یقین ہے کہ میرا استنجا ڈھیرے سے نہیں ہوا ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں ان میں بیٹھ نہیں سکتا بعض لوگ ہر شخص کے سامنے شلوار کھول کے بیٹھتے ہیں آرام نہ جائے تو وہ کہیں کہ دیکھو یہ امبریم کے آگے ایک مداری آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو جھاڑتا نوٹ گر رہے ہیں تو سب لوگ ادھر بھاگیں گے یہ فوراً بیٹھ کے اور اپنی حاجت پوری کر لیں دردا میں ہی لبولی سید الوی مالکی نے لکھا ہے کہ ہیلے دلیل تفقو ہے غیر فتیح ہیلا نہیں کر سکتا کامل علم کی نشانی ہیلا ہے اللہ مگر وہ جو ناطوان ہے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے جو طاقت نہیں رکھتے ہیلا کرنے کی اور نہ پاتے ہیں راستہ نکلنے کا فولہے کا اصل ہو یا فوان ہو یہ لوگ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے وکان اللہ ہو فون غفورا اور اے اللہ معاف کرنے والا پکچنے والا امو حاجر فی سبیل اللہ جو کوئی ہجرت کرے رہا ہے خدا میں ید فل ردم اور آغمن کثیر پائیں گے زمین میں جگہ بڑی وسع اور کشائش جو شخص خدا کے لیے ہجرت کر لے ان کو اس سرزمین پر جہاں وہ چلے ہیں اللہ بڑی جگہ اور بڑی وسعت دے گا مفتی محمد شفیع سے ہم نے تفسیر معرف اور میں اعتراف کیا ہے کہ ان لوگوں کی حالت ہندوستان میں اتنی اچھی نہیں تھی جیسے یہاں بہتر ہوئی ہے ہندوستان میں میں نے وہ مکان دیکھا ہے جہاں مفتی صاحب رہے ہیں اور کراچی میں ماشاء اللہ سو ایکڑ کے قریب میں تو خالی کراچی ایک مستقل پاکستان ایک مستقل پاکستان تو مفتی صاحب شکر گزار بن جاتے اللہ کے تفصیل معارف میں اس جگہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ نے ہجرت کی برکت سے ہمیں بڑی وسعت اور بڑی جگہ عطا فرمائی اللہ مہاجروں کے آنے سے خواب و افغانستان سے آئے تو تجارت نے بڑی ترقی کی وہ محنتی بہت زیادہ ہے کراچی صدر میں ایک مستقل پلازا ہے اس میں صرف افغانی ہے اور یہ بڑی سازش کے تخ اور آپ گوٹ کو اٹھایا اور میں اس نے کراچی کی تمام مارکیٹوں کو پیچھے دکھے رہا ہوں افغانی رات دن نہیں دیکھتا بڑا ہو یا چھوٹا ہو جوتا خود اپنا صحیح کرنا نجاست خود صاف کرنا ضروری سمجھتا ہے اس کا مقابلہ بازار میں کوئی نہیں کر سکتا ہے